عزیز ساتھی جیسا کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہم شرف الخنا البربہاری میں اس وقت گزر رہے ہیں اور اب ہم اب تک ایک سو انتیس مسئلے یا ایک سو تیس مسئلے ہم چکے ہیں لہذا آگے کی طرف پیش خبری کرتے ہیں پڑھیں جی شیخ ایک مسئلہ پڑھیے آپ طرح اس کے بعد پھر ان اللہ اگر کسی عورت نے اپنے آپ کی کسی مرد پر پیش کش کر دی تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتی اگر ان دونوں نے آپس میں جسمانی تعلقات قائم کر لیے تو انہیں سزا دی جائے گی وہ اس لیے کہ اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جب کہ بلی اور دو عادل گواہ کی موجودگی میں مہر کے ساتھ نکاح ہو میں کہیں کہیں ترجمے پر ویسے تو میں نے سارے یہ اردو والا نہیں پڑھا ہے کیونکہ اردو والے سے پڑھنے سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ کیا ہے اس میں اسی لیے میں ڈائریکٹ عربی پڑھا والا مسئلہ پڑھا ہے کہیں کہیں اگر جہاں پہ نظر پڑ گئی ہے تو میں اصلاح کروں گا آپ لوگ اصلاح کیجئے گا ترجمے کی یہاں پر بھی ترجمے میں تھوڑا سا خامی ہے ترجمہ مکمل طور پہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اردو میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے آپ کی کسی مرد پہ پیشکش کر دی پیشکش کرنا الگ چیز ہے اور مصنف نے جو کہا ہے وہ الگ چیز ہے میں آئی مصنف نے کہا ہے کہ عورت وہ راجول اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبا کر دے ہبا کرنا الگ چیز ہے اور پیشکش کرنا الگ چیز ہے باسمت جاری کی نہیں آ رہی ہے پیشکش کا مطلب ہے کہ ایک عورت کسی مرد سے وقتی طور پر تعلق قائم کرنے کی بس ایک پیشکش کرے سمجھ رہے کہ نہیں ناجائز تعلق کرنے کی لیکن مصنف نے جو لفظ استعمال کیا ہے دھیان دیجئے گا مصنف نے کہا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے نفس کو اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہدا کر دے ہدا کرنا چاہے سمجھے تو یہ ہبا جو ہے جائز نہیں ہے اصل یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے جیسا کہ قرآن میں احزاب میں فرمایا تنصیص <تصفيق> ہے اس پر تخصیص کی کہ آپ کے لیے خاص ہے صرف اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہیبا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے مومنوں کے متعلق ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ عورت کسی سے کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں تو یہ ہبا کرنے سے وہ جائز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ضروری ہوگا کہ وہ ایک ولی اس عورت کے ولی اور دو گواہوں دو عدل گواہوں کو نیک گواہوں کو لا کر کے نکاح کرے اور مہر مقرر کرے اس کے بعد وہ شادی کرے وہ پورے طور پہ ورنہ ہبا سے وہ جائز نہیں ہوگی اور مصنف کہتے ہیں اگر اس نے اس ہبا کے ذریعے سے اس کے کہنے سے کہ میں نے ہیبا کر دیا اپنے آپ کو تمہارے لیے اور اس کے بعد اگر وہ دونوں خلبت نشین ہو جاتے ہیں تو پھر دونوں کو سزا دی جائے گی تازی وقت سزا دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پیشکش کر دیت کوئی کی اصلاح کر لیجیے آپ لوگ اس پہ دیکھ لیجیے اوپر بریکٹ میں یا سائڈ میں ہیبا کر دی کسی کسی عورت نے اگر اپنے آپ کو کسی مرد پر ہیبا کر دیا تو ہیبا کرنا الگ چیز ہے پیشکش الگ چیز ہے اردو میں ٹھیک ہے اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ الرَّجُّلَ يَتعنُ عَلَى آحَدٍ مِّن اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کسی شخص کو دیکھو یا تم نے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی پر دیکھیں آپ بڑا اس میں کہا بڑے وہ ہیں اب اس میں کہا کہ اعلیٰ بنسحابن نبی کسی بھی ایک صحابی پر اگر وہ تعین کر رہا ہے اور اردو مکرمہ کیا کیا ہے اگر تم نے کسی کو دیکھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر تعان کرتا ہو تو یہ دونوں میں فرق ہے شیخ صحابہ اکرام پر تعین کرے یعنی عموماً صحابہ کو تعین کرے اور ہمارا مسئلہ یہ کہ کسی ایک کو بھی تعین کرے گا تو وہ جو ہے قبول نہیں اور مترون ہے لہٰذا یہاں بھی اصلاح کر لیجئے کہ کسی بھی ایک صحابی پر تعان کرے ان کی شان میں گستاخی کرے ان کے ان کو برا بھلا کہے تو فَعَلَمْ أَنَّهُ سَاحِبُ و قَوْلِ سُوءٍ وَهَوَا تو جان لو کہ یہ بندہ ایسا تعم کرنے والا تعم تشنی کرنے والا بندہ ساحبِ سوء ہے بری نیت والا ہے اور ہوا پرست ہے ہوا نفس کا اپنے نفس کا غلام ہے وہ خواہش پرست ہے وہ انسان اچھا لِقَوْ لَيْرَسُولِ اللَّهِ اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُونَ کیونکہ نبی وسلم جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم لوگ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو ٹھیک ہے یعنی صحابہ اکرام کی شان میں ایسی باتیں نہ کہو جو ان کی عدالت کو مجروب کرتی ہوں قد علم نبی ہوں اب یہاں اصل اعتراف اصل ہمارے یہاں وجہ ہے جس وجہ سے ہم صحابہ اکرام کی شان میں کچھ بولنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس بات کو جان لیا بت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اللہ کو علم تھا اس بات کو اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اللہ کے نبی کو بھی اس بات کا علم رہی کے ذریعے تھا کہ صحابہ کرام ایسی کچھ غلطیاں کر سکتے ہیں جو کچھ نہ کچھ بشر تقاضے سے غلطی ہو سکتی ہے تو اس کے باوجود بھی آپ, آپ نے منع کیا اور صحابہ کو غالی دینے سے کچھ کہنے سے برا بلا کہنے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی قرآن کے اندر تو کلفی ملّہ خیرہ تو جب اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں خیر اور اچھائی کی بات کہی تو ہمیں بھی کہنا چاہیے وکال غرو ادا تمفی ہی مل کہ میرے صحابہ کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو ان کے ان کے سلسلے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہ کہو اس انحریض کے نیچے تخریج بیان کر دی گئی ہے ہر حدیث کی اور کسی کسی گزر چکی تو آپ لوگ ان سے ان کے ذریعے سمجھ لینا کہ کون سی کسی کوئی, کوئی حدیث صحیح نہیں ہے بعض معانی کے اعتبار سے صحیح ہیں لیکن لفظ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں تو یہ والی حدیث کی ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے تو یہ آپ نیچے ان چیزوں کو دیکھتے رہنا آپ کو اس سے انشاءاللہ پوری کو ملتی رہے گی پھر فرمائے ولا تو حد بے شم والا ہر بہم کرام کے درمیان ہونے والی جنگیں یا ان کے ان میں سے کسی بھی بندے کی طرف سے ہونے والی لغزشیں ان لفظشوں کی متعلق باتیں مت کیا کرو ان کا تذکرہ مت کیا کرو ان کے ان, ان کے متعلق کوئی بھی ذکر مت چھیڑا کرو یعنی صحابہ میں سے بات زلل جن سے لغزشیں ہوئیں کچھ صحابہ ایسے ہو سکتے ہیں جن سے جیسے کہ بعض حضرت عثمان رضی اللہ انہوں پہ کچھ اعتراض کیا گیا حالانکہ وہ سب غلط ہیں لیکن جو مشہور کر دیا گیا وہ یہی کہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی اور اسی طریقے سے اور دوسرے صحابہ ہیں جن سے کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں تحاط نہیں بلتاہ کا واقعہ ہے اس طرح کی چیزیں کچھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ بعد میں بھی کسی صحابی سے کوئی ایسی لغزش ہو گئی آپ تاریخی روایات پر اعتبار کرتے ہوئے ان تاریخی روایات میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو غلط ہیں جھوٹی ہیں رافضہ نے ان کے اندر گڑھ کر صحابہ کو بدنام کیا ہے اور جو کچھ باتیں صحیح بھی ہوں سچی بھی ہوں خاص کر جیسے ہر بنگیں وغیرہ ہوئیں تو آپ ان ان باتوں میں نہ پڑھیں اپنے آپ کو ان میں مشغول نہ کریں کیونکہ اس سے دل کے اندر شبہ بیٹھ جاتا ہے اور میل آ جاتا ہے اسی طریقے سے ولا تو ولا عن کا علم ہو اور وہ باتیں جن جن چیزوں کا علم تم سے غائب ہے ابھی تک تمہیں جن کا علم نہیں حاصل ہوا ان کی ان وہ باتیں جی نہ کرو ولا تسمع ہو یعنی صحابہ کرام کے متعلق جو چیزیں تم جانتے ہو ان کی جنگوں کے بارے میں ان کی ورزشوں کے بارے میں ان کا تذکرہ کبھی نہ چھیڑو ابتدا اور خاص کر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں کوئی بندہ اگر کہہ رہا ہے تو یا تمہیں یقین سے پتا نہیں ہے تو بھی ہر حال میں آپ ان باتوں سے دور رہو فرمائے والا ہی کسی بھی بندے سے اگر کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا ہو بالکل نہ سنو اور ہو سکے تو اس کو منع کر دو ٹھیک <سمعت> ہے پھر تمہارا دل صحیح سالم بچے گا نہیں تمہارے دل کے اندر میل آ جائے گا اگر ایسی باتیں سنو گے اور یہ باتیں پھر ایمان کو خراب کریں گی اور یہ اسی سے شروع ہوگا اور صحاب کرام کے بارے میں اگر آگ شیخ نے نقل کیا ہے یہاں پہ اور یہ بات معروف ہے کہ اس تاریخ میں اور انا کہ یہاں کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی جو سازش کی گئی اس کا مقصد صحابہ کی شخصیات نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی تھی مجھے یاد آ ہے کہ غالبت میں نے اسی میں پڑھا ہے کہیں کہ ایک ایک بندے کو پکڑا گیا حضرت عمر کے زمانے کے زمانوں میں کسی بڑی کے زمانے میں کبھی کسی رافظی کو پکڑا گیا اور اس کو پکڑ کے صاحبہ کی شان میں غصہ کی کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی اس نے اس سے جب پٹائی لگائی گئی تو پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ولہ ہے نہ مہارتن اللہ محمد ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دنیا اس بات کو مانے گی نہیں رافذہ جن کی میں مجوسیوں کی جو حکومت تھی جو پرانے زمانوں سے کسرا کی حکومت کا نظام چلا آ رہا تھا حکومت ہے یہ سب چھن گیا کس کی وجہ سے نبی کی وجہ سے چھنانا یہ نبی آیا عرب میں اس کی وجہ سے عرب جو چرواہے اور عرب کے جاہل بدوی بادشاہ اور سیاستدان اور خلیجے بن گئے اور ان کی وجہ سے ان کی حکومت ہے ان کو جو بغض کھایا جا رہا تھا اس بغض کو مٹانے کے لیے اصل ان کا ٹارگیٹ نبی وسلم کے ساتھ تھی لیکن چونکہ ڈائریکٹلی نبی اسلم کچھ کہہ نہیں سکتے اسی لیے صحابہ کی شان میں گستاخی شروع کی اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک اور مقصد حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ دین کو پہنچانے والے صحابہ ہیں اگر یہی مطلون ہو جائیں گے یہی قابل اعتبار نہیں بچیں گے تو پھر دین گیا دین کسی کام کا نہیں رہ گیا اور جتنے بھی یہ کیا نام ہے پرانی اور اب ان کے لئے حدیث ہیں ان کے یہاں بھی یہ مسائل ہیں صحابہ کی شام میں گستاخیاں اور صحابہ کو فاسق قرار دینا یا غیر عدل قرار دینا یہ یاد آ مجھے کہ یہ جو ہے ابو ابو الحزیر اللہ کے نام سے ایک بندہ ایک تھا متضلی وہ ابو حریرا کہتا تھا کہ اقدب النف کسداب حل ابو حریر اللہ کہ قسط ہے لا تسمع حدیث ہوگی یہ سمجھ مدلہ حدیث کو کچھ نہیں سمجھتے وہ سب ان کے مذہب کو توڑنے کے لیے احادیث ہی سے توڑا گیا ہے ان کے مذہبوں کو سارے اہل بدت کا سارے اہل بدت کا مقابلہ سنت سے کیا گیا ہے ورنہ قرآن تو سب کے پاس موجود تھا اس زمانے میں تو جب ان کے خلاف حدیثیں آتی تھیں اور اللہ سے آتی تھی تو اس نے کہا کہ ابو الحضر اللہ نے کہا یہ تو اسی لیے یہ سب کیوں تھا اس نے سوچا کہ میں اب کر دوں گا تو سارے روایتیں ساخت ہو جائیں گی تو یہ ان کے مقام اسی لیے اہل سننا نے اس بار کے اس راستے کو ایسا بند اس پر ایسا بند باندھا کہ صحابہ اکرام کی شان میں گفتگو ہی نہیں کرنا اسرے سے اور کوئی کرتا ہو تو اس کو فوراً منع کر دے روک دو اس کو یہ اہل سننا کا شیوا ہے وَإذا سمعت الرجل فوراً اس کے بعد صحابہ کے کے بعد بعد مصنف نے فوراً یہ مسئلہ پیش کیا کہ جب تم کسی بندے کو سنو کہ یہ کہان و آثار پہ یعنی احادیث پر احادیث اور اخبار پر تان کر رہا ہے یعنی احادیث کو میں کچھ نہ کچھ اس میں نکال رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں اس یہی نہیں یہ جو ہے قابل حجت نہیں اس طرح سے احادیث جیسا اور اہل قرآن کہا جاتا ہے یا منکرین حدیث نے کیا تو وہ لوگ احادیث پہ تعین کرتے تھے حدیثوں پر تعین کر رہا ہے کوئی بندہ یا او یارود الآار یا احادیث کو رد کر دیتا ہے قبول نہیں کرتا <كتش> <کتش> او یور <دو غیر> آخار یا حادیث کے علاوہ کسی اور کو مانگتا ہے طلب کرتا ہے یعنی yani آپ حدیث پیش کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی اور دلیل پیش کرو قرآن کی دلیل پیش کرو بلکہ لوگ کیا کہتے ہیں ابھی آگے آئے گا کہ لوگ جو ہے جیسی حد جب تم دیکھو کسی بندے حدیث پیش کرو اور وہ کہے کہ نہیں ہم قرآن کی تعظیم کرتے ہیں قرآن کی آئٹلا سمجھ رہے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی یہ ایسے لوگ موجود ہیں اور ہمارے ہاں بیسویں صدی میں خاص کر انگریزوں کے زمانے میں اس فکرے اٹھے تھے چکڑالوی اور پرویزی اور اسی طریقے سے اور جو سر سید احمد کے ذریعے شروع ہوا اور چکرالویت اور پرویزیت یہ سب اس کے سامنے آئی انہوں نے حدیث کا انکار کیا اہل قرآن سامنے آئے یہ سب لوگ اسی اسی, اسی اس میں آتے ہیں فرمایا جب بھی تم اس میں دیکھو کوئی بندہ اگر احادیث پر تان کر رہا ہے احادیث پر کام کا مطلب کیا ہوگا یعنی کہ اس کو ضعیف اور صحیح اور ضعیب کر رہا نہیں بزارت سے خود حدیث میں خامی نکال رہا ہے اس, اس کے اندر کوئی اس کے معنی کو مسترد قرار دے رہا ہے یا اس کو غیر معقول قرار دے رہا ہے سمجھیں کہ نہیں یا وہ احادیث کو سرے سے رد کر دے رہا ہے کہ نہیں یہ حجت نہیں ہے اس کا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ سب قصے کہانیاں آساتی رہیں تمہاری تو ہماری غریب من گھڑت کہانیاں ہیں یہ سب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یا احادیث کے علاوہ کچھ اور حجت طلب کر رہا ہے عقل کی یا تجربے کی یا سائنس کی حجت طلب کر رہا ہے فرمایا فتح ہو حضرت اسلام یہ مت کہو کہ یہ بھی ہے بلکہ اس کو تہمت لگاؤ اسلام پر یعنی اس کے اسلام پر شک کرو یہ مسلمانی نہیں ہے اس ایسا بندہ صاحب اسلام ہی نہیں جو احادیث پر کائم کرتا ہو کیوں نہیں صاحب اسلام اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھتا تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا تو قرآن خود اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ احادیث کو اللہ کے نبی کے آثار کو لیا جائے اور پر عمل کیا جائے اب جو احادیث کو نہیں مانتا تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے تو حقیقت میں ایسا بنتا ہے مسلمان نہیں ہے وہ دکھاوا کر رہا ہے یا تو وہ منافق ہے یا ملحد ہے یا زندید ہے شک اور اس بات میں تو شک مت کرو کہ ان صاحب ہوا مبتدع یہ صاحب ہوا ہے ہوا پرست ہے خواہشات نفس کا غلام ہے اور مبتدع ہے ایسا بندہ اور اس کو تہمت لگاؤ اس بات کی یعنی اس اس کے اسلام میں شک کرو یعنی دیکھیں اصحب بدعت جتنے بھی ہیں یہ اسلام سے خارج نہیں ہیں بہتر فرقے جو ہیں جتنے بھی تہتر فرقوں میں سے جو بہتر ہیں جن جو کہ جن کہا کہ کنڈوہا فنار جنہیں کہا گیا ہے فرقے نازیا کے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ اصحاب احوا ہیں اور اصاب بدا ہیں بلا شبہ اصحاب بدا کہہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہیں باسمت آ رہی کتنی آ رہی یہ بہتر فرقے جن کو کہا گیا کہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو وہ بہتر فرقے کو فار نہیں ہے سب کے اسلام سے خارج جو ان کے پاس اسلامی بلکہ وہ اسلام کے دائرے میں ہیں لیکن وہ اصاب ہوا اور اصاب بدا ہیں لیکن ایسے بندے کو شیخ نے کہا کہ یہ اس کے صاحب ہوا اور صاحب بدا تو ہونے میں تو شکمت کرو لیکن اس کے اسلام پر توہمت لگاؤ کہ یہ بندہ شاید مسلمان ہی نہیں ہے جو احادیث کو ٹھکراتا ہے ان پر تان تشنی کرتا ہے دیکھ لیں اپنے ساتھی کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں ایک سو تینتیس ماہ ایک سو بتیس وہاں جی اچھا اس میں ہے نہیں یہ مسئلہ ہاں تو ایک دوسرے کا اس میں نہیں ہے اچھا کہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں ٹھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ اس میں نہیں ہے نسخے کا فرق ہے جو میں میرے پاس کتاب ہے وہ شیخ ربی کی شرح ہے تو اس والے نسخے میں یہ مسئلہ ہے ویسے بھی خالد ابدادی والا نسخہ جو ہے پہلے کی تحقیقیں کے بعد عبد الرحمٰن جمیزی کی تحقیق آئی انہوں نے کافی استطراد کیا ان پر ایک اور تحقیق آئی انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ والا نسخہ کوئی ہو یہ والا جو نسخہ شیخ ربی کی تحقیق اس پہ آئی ہے یہ نسخہ جمیزی والا نسخہ ہو سکتا ہے میں نے کچھ دنوں پہلے شروع میں دیکھا تھا دونوں کو ملا کے تو میں نے سوچا کہ یہ چونکہ یہی اصل آپ نے مقرر کیا ہے اس وجہ سے میں اس کو لے کے نہیں آیا تو ہو سکتا ہے یہ اضافہ اس والا نسخے سے ہوگا جو جمیزی نے اور بھی نسخے حاصل کر کے اس تحقیق کی ہے کتاب کی ٹھیک ہے اس کے بعد فرماتے ہیں سلطان فرید اللہ اس بات کو جان لو کہ بادشاہ کا سلطان کا ظلم اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو کم نہیں کر دیتا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایسے ایسے حکمہ اور عمارہ آئیں گے جو لوگوں پہ ظلم کریں گے لوگوں پر ناحق ان کے حقوق کو ضبط کریں گے اور لوگوں پر ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے خود بہت سی چیزوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کریں گے تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہ ہم کیا کریں تو آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کا جو حق ہے تم ادا کرنا تمہارے اوپر تم حق یہ حق ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو اور جب تک تمہارے درمیان وہ دین کے شائع کو قائم رکھتے ہیں اس تب تک تمہیں جو ہے کسی طرح کی خروج کرنے کی ضرورت نہیں یہ مسئلہ اتنا اہم ہے شیخ ربی نے تو ماشاءاللہ اس میں کافی جو ہے ان لوگوں کی خبر لی ہے جو سلطان وقت کے خلاف نکلنے اور جو ہے سید قطب وغیرہ کی افطار کی روشنی میں خروج کی اور اس کی وہ کرتے ہیں تو اصل یہی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت جماعت کا عقیدہ ہے اور یہ ایمان کا اور دیانت ہے یہ یہ دین کا حصہ ہے کہ ایک بندہ ایک مسلمان اس بات کا اعتفاد رکھے کہ ہم پر جو والی اور, اور ہمارا بادشاہ ہے وہ ہم پر اس کی طاقت واجب ہے ابتدا اور اصل میں باقی رہی بات یہ کہ اگر وہ ہمیں کفر کا حکم دے یا اللہ کی معصیت کا حکم دے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی اگر وہ ہم پر ظلم کرے تو ہمیں ظلم کے نتیجے میں اس کے ساتھ خروج کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی اسی لیے کہا مصنف نے کہ اگر سلطان ہم پر ظلم ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کرنے سے اللہ کا فریضہ کم نہیں ہو جاتا کب ہوگا یہ جب وہ محقامی سلاد جو حدیث میں آیا جب تک وہ دین کو تمہارے درمیان قائم کیے ہوئے ہیں جب دین قائم ہے اور اس کے باوجود وہ ظلم کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس ظلم کی وجہ سے خروج نہیں کرنا ہے کیونکہ اس, اس دین کا فریضہ کم نہیں ہو جاتا ہے دین کے فریضے سے میں کوئی خامی نہیں آتی ہے اللہ تیز نبی جن فرائض کو اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے فرض کیا ہے جو رحو اللہ اس کا ظلم اس کے اوپر ہے یعنی وہ ظلم کا نتیجہ بھگتے گا دنیا میں یا تک میں وہ روکا و روکا مام ان شاء اور تمہارا ان کے ساتھ اطاعت کرنا اور ان کو نیکی کا حکم نیکی نیکی کا حکم دینا یا اپنی نیکی پر قائم رہنا انشاءاللہ تمہیں اس کا پورا کا پورا ثواب ملے گا پھر فرمایا یعنی کس چیز میں الجما و جمع تمہیں ان کے ساتھ نماز بھی پڑھنی با جماعت جمعہ بھی پڑھنا ہے ان کے ساتھ چاہے سلطان جائر اور ظالم ہی کیوں نہ ہو جہاد میں تمہیں ان کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے تمہارے وہ وہ امام اس کی امامت کے تحت تم کو جہاد میں جانا ہے دنیا متوغیر فاسق, فاسق امام ہے یا ظالم امام ہے تو ہم اس طرح جہاد نہیں کریں گے وہ کلو شعین منتع اور ہر طرح کی وہ اطاعتیں جو امام کے ساتھ ہوتی ہیں وہ تمہیں کرنا ہے فشارکھتی ہے تم ان کے ساتھ شریک رہو فی ال ہو اور تمہاری نیت تمہارے ساتھ ہے اب یہ بتائیے کہ یہ دیکھیں امام بربہاری اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور یہی بات اگر آج کے زمانے کے علما کریں تو یہ جماعت اسلامی اور خاص کر اخوانی لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ سلطان کے علماء ہیں علماء سلطان بھی یہ علماء دیوان اور علماء البال ہیں کہ یہ جو سلطان کے اور بادشاہ کے علماء ہیں تو انہیں کی بات کہیں گے اور اور یہ اور یہ لوگ جو کہتے ہوئے آئے ہیں تو یہ کون سے سب بادشاہ کے علماء تھے لہٰذا یہ سب باتیں شبہات ہیں لوگوں کو سنت سے ہٹانے کے لیے سنت کا طریقہ یہ ہے شرح سننا کر رہا ہے کتاب میں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کے ظلم پر مسلمان بادشاہ کے ظلم پر انسان صبر کیے رہے جب تک دین قائم ہے ٹھیک ہے اور بہت سی مثالیں دیجیے شیخ نے حجات کے زمانے کی اور بلکہ دیکھیں میں سنا دوں آپ کو حجات کے زمانے میں ایک بندے نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا آئین المدیچ اس میں حج میں ہے مبیت کہاں ہے کہاں پہ ہمیں رات گزارنی ہے مبیت یعنی مینا کے ایام میں جو مبیتیں مینا کرتے ہیں گیارہ اور بارہ بارہویں رات میں تو کس جگہ ہم رات گزار رہے ہیں تو کہا کون مع امامک اپنے امام کے ساتھ ہو جاؤ الامام الحجاج اس زمانے امام کون تھا حجاج تھا تو اب دیکھیں ہار ال وہ وہ یرا ویارا خالب الحجاج وہ <تصفيق> یہ <تصفيق> سمجھتے تھے کہ یہ آجاد مخالفت کریں گے یار اسی لیے پوچھا تو کہا کہ کل وہاں امیرکھ اپنے امیر اور اپنے امام کے ساتھ رہو وہ وہ یرا ظلم الحجاج من اصحاب محمد فہلحاد ہی امال شیخ کہتے کیا یہ بھی جو ہے عمالت ہے یعنی اس میں بھی کیا ہم لوگ جو ہے یہ عید علما جو ہے ایجنٹ ہو گئے اور امیر ہو گئے ان کے علمائے سلطان ہو گئے صحابہ اکرام بھی سلطان کے علماء اور علماء ان کے تھے تو اس طرح کے جو یہ لوگ تحمت لگاتے ہیں بہت سارے ائمہ کا بہت سارے لوگوں کا انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس نہیں تو ان کو پڑھا جاتا تو یہ کہتے وحیدہ رائے سر رج اب آ کے دیکھیے آپ وحیدہ رائے سر رجرو والا سلطان فدرو علمو سا ہے وہ ہوا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ سلطان وقت کے خلاف اس پر بدعا کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ بندہ صاحب ہوا ہے ہوا پرست ہے باسن باسنیائی <تصفيق> وہ ادھر ادھر رجول اور جب تم یہ جن کے لیے بلا رہا ہے کیا جنگ کے لیے بلا ان کے لیے بلا مرد رہا نہیں نہیں ید الو اعلیٰ سلطان کیا ترجمہ ہوگا ید اللہ دعا کرنا اعلی مانے خلاف جن کے لیے اور آگے دیکھیں نا سیاپ دیکھ لیجئے پہلے کا ہوتا ہے کسی پر بد دعا کرنا تمہیں سے پتا چلے گا اور جب تم یہ دیکھو بندے کو کسی بندے کو یدرس سلطان دائ لہو کے معنی دعا کرنا کہ وہ سلطان کے لیے دعا کر رہا ہے ابھی تک ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلا رہا ہے یہ بندہ سلطان کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے لیکن اس لفظ کو دیکھیں آپ اس لفظ نے فیصلہ کر دیا کہ دوسرے بندے کو جب تم دیکھو کہ وہ سلطان کے لیے سلاح یعنی نیکی کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو نیک کر دے سکے لوگ یہاں دعا کرنا بلا امرینا اللہ ہمارے بلاد کو اور اماموں کو حاکموں کو صالح صالح بنا نیک بنا اصلح یعنی صالح بنا نیک یعنی تو اس لفظ نے بتا دیا کہ یہاں پہ دعا مراد ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تو جان لو کہ ایسا بندہ صاحب سننا ہے انشاء اللہ یہاں آپ دیکھتے ہو کہ خطبوں میں جو ہے دعا کی جاتی ہے اپنے بادشاہ وقت کے لیے اور یہاں کے ائمہ کے لیے مراد کے لیے یہ صاحب سننا یہ سنت کا طریقہ ہے لیکن شیخ نے کہا ہے کہ اب یہاں ایک چیز یہ آ جائے کہ یہ اصل میں جو شروع ہوا تھا دراصل اہل بجات کے خلاف اس اس کے باقاعدہ ان کی رد میں شروع ہوا تھا مسئلہ اس زمانے میں جب خوارج کا جب سے ظہور شروع ہوا یہ لوگ جو ہے جب خواہش تو انہوں نے کی کر دی تو اس طرح وہ ابولاد اور آئمہ کی تخہیر کرتے تھے ان سے نفرت دلائے کرتے تھے تو علماء نے ان کی تردید میں اور سنت میں چونکہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنے کا ان کی نشخ, نشخ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو ان کی نصیحت کرو ان کے ساتھ سیر خائی کروینسیح میں کامت المسلمین تو اسی وجہ سے علماء نے ان کے لیے دعا کرنے کا نظام شروع کیا شیخ ربی سے پوچھا گیا کہ کیا دعا کرنا جو ہے یہ مطلب سنت ہے یا بدعت ہے تو شیخ نے یہ کہا کہ جو ہے ہمیشہ کرتے رہنا پر اعتراض کیا ہے شیخ نے کہ ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیشہ انسان اس کا التزام کر لے حتیٰ کہ صحابہ کرام پر بھی مجھے یاد آ رہا ہے اس میں مسئلہ اس طرح کا پوچھا گیا ان شاء الله جائز تو ہے یہ چیز کا سننا اس کو سننا یعنی مطلب باقاعدہ ایک مستقل عمل کرنا اختیار کیا جائے سعین البا سلطان اس کو التزام کے ساتھ پکڑے رہنے میں غلط ہوگا اور یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا لیکن عمومی طور پہ یہ سنت ہے اور یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے فرماتے ہیں کہ, کہ لوکان اب آپ دیکھ لیں یہ اسی طرح کی روایت امام احمد سے بھی مروی ہے فرماتے لوکان اللہ سلطان اگر میرے پاس مجھے پتا ہوتا کہ میرے پاس اللہ نے مجھے ایک دعا ایک دعا اللہ نے مجھے دعائیں مستجاب دی ہوئی ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی ایک ہی ایک ہی دعا اگر ہوتی تو میں اس کو سلطان کے حق میں کر دیتا یہ بھی سارا سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں پہ دعا مراد ہے فرماتے ہیں احمد بن کامل قال قال حدثنا حدثنا محمد اخبار روایت بیان کر دی پوری صنعت کے ساتھ مرد و کہتے میں نے سنا فضائل کو تھے اگر کوئی میری مقبول دعا ہوتی مجھے پتا ہوتا کہ اللہ ایک دعا میری قبول کر لے گا تو میں کیا کرتا ما جاطف اللہ کے السلطان وہ دعا میں صرف سلطان کے حق میں کرتا بادشاہ کے حق میں کیوں کہ کی ابو علی اس کی وزیر بتائیے آپ کہ کیوں آپ سلطان کے حق میں کرتے اگر میں اپنے حق میں کرتا لم تعدو لم تعدو نہیں تو وہ میرے اگر میں اپنے حق میں کرتا تو اس کا فائدہ مجھے ہوتا لیکن وہ مجھ سے آگے نہیں اور نہیں جاتی اس کا فائدہ مجھ سے آگے نہیں بڑھتا میری ذات تک محسور رہتا وحیدہ جو التوا سلطان اور اگر میں اس کو سلطان کے حق میں کرتا صلاح سلطان پھر نیک ہو جاتا سدھر جاتا فلاحہ الہباد تو سلطان کے سدھر جانے سے سارے بندوں کو بھی اس کی نیکی ملے گی اس کا فائدہ ملے گا اور سارا ملک سدھر جائے گا اور صحیح ہو جائے گا یعنی سلطان کے سدھر سلطان کے نیک ہونے سے وہ دعا کا فائدہ سب کو ہوگا بلاد کو بھی اور احباد کو بھی جبکہ میں خود کے لیے کروں گا اس کا فائدہ مجھے ہوگا تو یہ تھے وہ اسلاف جو اپنے لیے اپنے اپنے متعلق یہ باتیں کہتے تھے کہ اگر دعا ہم کرتے ہوتی ایسی تو ہم سلطان کے حد میں کرتے اسی طریقے سے یہ اسی طرح کی بات جو ہے امام احمد سے وہ کہتے تھے کہ جو اگر میرے, حت... میرے پاس دعا ہوتی ہے تو میں سلطان کے حق میں ہی دعا کرتا حالانکہ سلطان نے جیل میں ڈالا ہوا تھا فلق قرآن کے مسئلے میں رہے ہیں ہمیں <تصفح> ان کی اصلاح اصلاح کا ترجمہ لفظ غلط ہے یہاں پہ صلاح میں نے نیکی ہوتا ہے صالحیت. کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں نیک, نیک ہو جانے کی سلاح کی دعا کریں اچھائی کی بھلائی کی نیکی کی دعا کریں کہ اللہ ان کو نیک بنائے عَلَيْهِمْ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم ان پر ان پر بد دعا کریں ان کے خلاف دعا کریں ظالم او جارو گرجے ہمارے سلطان اور ہمارے بادشاہ ظالم ہی کیوں نہ ہو ہم پر ظلم کیوں نہ کرتے ہو. پھر بھی ہمیں ان پر دعا کر ان کے دعا کرنی ان کے خلاف نہیں لِأَنَّ ذُلْمَهُمْ عَلَىٰ <أَنفشِهِن> کیونکہ ان کا ظلم اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو وہ ظلم کا وہ خود بھگتیں گے وہ سلاحس مسلم اور اگر وہ نیک ہو جائیں تو ان کی نیکی خود ان کے لیے بھی ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے آپ دیکھیں اس, اس پورے مقبے کے اندر یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو عمومی امت کی خ... خیر خواہی اور بھلائی کی طرف نظر ڈالنی چاہیے خود اپنی ایک شخصی فائدے کی طرف جنتا کو نہیں دیکھنا چاہیے اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے بادشاہ نے ظلم کیا ہے آپ پر تو آپ اپنے ظلم کی وجہ سے بادشاہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں یا بادشاہ کے خلاف بدوا کریں اس سے نقصان سب کا ہونا ہے تو اب بتائیے کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ مجھ پہ خلا... مجھ پہ اگر ظلم بھی کر رہے تب بھی ہم... میں جو ہے اس کے حق میں دعا کروں گا اس کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا تو اس سے اس سے, مراد... اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو ساری امت کی خیرخاہی کرنی چاہیے اور اجتماعی فائدے اور... اور مسلحت کو دیکھنا چاہیے اپنے فائدے کو اور مسلحت کو اجتماعی مسلحت کے سامنے مقدم نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آگے شیخ نے پھر کہا کہ یہ مسائل بار بار وہ لا رہے ہیں صحابۂ اکرام کے تو ظاہر سی بات رافظہ کا فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا اس زمانے میں تو یہ لوگ کبھی صحابہ پہ کبھی اماۃ العمین پر تان تشریح کرتے رہتے فرمایا وَلَا تذكر أحداً المؤمنین الا بخير کہ کسی بھی اماۃ العمین میں سے کسی بھی اللہ کے نبی کی بیوی اور ہماری ماؤں میں سے کسی بھی ماں کا ذکر نہ کرو مگر بہتری اور خیر کے ساتھ سمجھ آئی کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی بیویاں جو ہیں مسلمانوں کی مائیں ہیں اور یہ مسلمانوں کی ماں کی اعتبار سے ہیں احترام کے اعتبار سے عزت کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے ورنہ وہ حقیقی ماں کے حکم میں نہیں ہیں یعنی وہ جب واحیات وہ تھی تو ان کی حیات میں کسی کے کی موجودگی ان کے زمانے میں عام مسلمان ان کے اولاد یا بچوں میں تو شمار ہیں حکمر لیکن وہ ان کے لیے ثابت ہو کر کے محرم نہیں بن جاتی ان کو پردہ کرنا تھا پردہ کرتی تھی اور تاحرین آ کر کے پردے کے پیچھے سے مسجد نبی سے بیٹھ کر کے حلقہ لگاتے تھے اور تایشہ سے درس لیتے تھے اور حادضی سنتے تھے تو یہ پردہ کرنا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا اور ان سے شادی کرنے کے اللہ کے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن بن نصب منع کر دے کہ ان سے شادی نہیں کر سکتے تو یہ سب مسائل ہیں اس وجہ سے وو ویسے وہ امہات مینین ہیں جو کہ وہ حرمت میں اس طرح کی شادی نہیں ہوگی ان سے دوسرا ان کا احترام ہوگا ان کی, ان کی عزت ماں کی طرح کی جائے گی ہمارے دلوں میں جذبہ ان کے لیے ماں کا ہوگا ایک عام عورت کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے شیخ کہتے ہیں کہ جو ہے شیخ ربی کہ جو لوگ ان پر کلام کرتے ہیں امہات المین پر خاص کر حید رضی اللہ عنہ پر تو یہ حقیقت میں کفر ہے حید عاشہ پر کلام کرنا حید عاشہ کی شان میں مستاخی کرنا اور ان کو جو ہے ان تمام چیزوں سے تہمت لگانا جن سے اللہ نے آپ کو بری کیا تو یہ جو ہے اپنے آپ میں کفر ہے بلکہ شہر کہتے کے وقت اجم العلم تقفیری عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ بندہ کافر ہے تقسیم پر اجماع ہے اس بندے کی جو ہے عائشہ کو تہمت لگائے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کی ان کی برأت حاصل کر دی چودہ آیتوں کے اندر تو یہ سب چیزیں بار بار اس لیے آ رہی ہیں کہ را فضا یہ کرتے تو آج تک یہ کم بحق یہ ملرون لوگ جو ہے اس طرح سے عائشہ کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں پھر فرمایا بھائی دار ایک اور دیکھ لیں مسئلہ جب تم کسی بن پائے تو ایک مسئلہ یہ تم جس آدمی کو دیکھو ہاں زور سے تم جس آدمی کو دیکھو کہ وہ بادشاہ کے ساتھ نماز با جماعت کی پابندی کرتا ہے تو جان لو کہ وہ اہل سنت ہے انشاءاللہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ نماز با جماعت میں غفلت برتتا ہے اس کی سلطان کے ساتھ وابستگی ہونے کے باوجود وہ خواہشات کا پیرو ہے کیا مطلب یعنی اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ بادشاہ کے اس زمانے میں نماز کا امام جو ہے بادشاہ ہی ہوتا تھا یا سلطان یا والی گورنر جو ہوتے تھے منصفے کے یہی لوگ عام طور پہ امام ہوتے تھے اسی لیے سلطان یہ بات آ رہی کرنا مطلب یہ لازم نہیں کہ آج کل کے مشین میں تو سلطان ہے نہیں تو آپ کو کہ نہیں یہ بات سلطان کے حق میں ایسے نہیں بات اصل میں امام کے حق میں ہے لیکن اس زمانے میں امام سلطان ہوتا تھا تو اس میں اس طرح ہم بدمہ یا میننگ اس طرح بیان کریں گے کہ اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ فرائض کو یعنی فرض نمازوں کو امام کے ساتھ جماعت میں ادا کرتا ہے یہ ترجمہ نہیں کر رہا میں میننگ بتلا رہا ہوں امام کے ساتھ با جماعت ادا کرتا ہے مسجد میں آ کر کے فرائض کو تو جان لوگوں وہ صاحب سننا ہے سلطان کے ساتھ سب یہی ہے کہ سلطان کے ساتھ ادا کرتا ہے کیونکہ اصل مسئلہ سلطان کے ساتھ دل میں خامی پیدا ہوتی تھی نا اس زمانے میں جس کے دل میں سلطان کے خلاف بغض پیدا ہوا وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا تو لیکن فرمایا اگر کوئی بندہ نماز فرائض میں تحاون برت رہا ہے تعاون کہتے ہیں یعنی غفلت نہیں ہوتی جی تعاون میں تک غفلت کیونکہ تعاون میں وہی کہ ان کو ہلکا سمجھنا اشتہانہ سستی کرنا نمازوں کو اصل میں سستی بھی نہیں ہے اس میں اس میں یہ کہ نمازوں کی جو اہمیت دل پہ ہونی چاہیے جو بوجھ اور جو حیا سڑب سننے کے بعد جو ایک دل پر ایک آڈر نکلاف آتا ہے اس طلب کو ہلکا کرنا نماز کو ہلکا لیتا ہے تہاونا کے معنی ہلکا لینا لا لاپرواہی لا کرنا ان کو بہت زیادہ اہمیت نہ دینا کبھی گئے کبھی نہیں گئے کبھی جماعت جماعت چھوڑ دی سمجھ رہے تھے نی تو یہ جو یہ جو چیزیں ہیں فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ وہ تحاون کے ساتھ آتا ہے اس میں یہ نہیں کہ وہ بالکل آتا ہی نہیں سرے سے کہ اگر وہ تحاون کرتا ہے کبھی کبھی آتا ہے کبھی کبھی نہیں آتا ہر کا لیتا ہے نمازوں کو اور امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں ایسی رہتا ہے کبھی غائب کبھی حاضر فرمایا جان لو اور غرض وہ سلطان کے ساتھ ہے اپنی رائے کے ساتھ اپنے اپنی بیعت کے ساتھ جان لو کہ فعالم اللہ ہوا تو ایسا بندہ ہوا پرست ہے ہوا میں نے خواہشہ پہ نقص نفس کا غلام ہے وہ جو جماعت چھوڑ دیتا ہے گھر میں ہی پڑتا ہے بات سمجھ میں آئی اصل یہ میسج اس کے اندر چاہتا. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ حلال ماں شہید کا حل وہ حلال وہ کام ہے وہ چیز ہے جس پہ تم گواہی دے دو کہ ہاں یہ حلال ہے جس پہ تم قسم کھا لو کہ یہ حلال ہے وہ گزار کر اور حرام چیز بھی وہی ہے جس پہ تم گواہی دے دو کہ ہاں یہ حرام ہے سرما ماہا کافی صدر کیا ہو وہ شبح اور جو چیز تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا کر دے وہ شبح ہے یہ بھی کا ترجمہ ہے بئی نما امور مشتبہ کے حلال بھی بین ہے واضح ہے کلیئر ہے شریف نے جو حلال چیز کر دی اور حرام بھی واضح ہے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے لیکن ان کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی مشتبے ہیں پتا نہیں کبھی لگتا ہے کہ حلال کبھی تو واضح نہیں ہوتی وہ تو فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے لیکن دوسری چیز میں آتا ہے کہ السما کا جو تمہارے دل کے اندر کھٹکتا ہے, ہے. وہ, اندر وہ گناہ ہے تو بلا شبہ جس نے جو بندہ مشتبہ پڑے گا تو وہ جو ہے وہ بھی گنا پڑے گا فی الفل شبہ حرام تو وہی چیز ہے کہ جو بندہ شبہات میں پڑ جائے گا گر گیا اور شبح والے کام کر لیا تو وہ حقیقت میں حرام کام کیا اس نے ٹھیک ہے اسی کو کہا کہ ہم ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال اور حرام جو واضح چیزیں ہیں حلال ہے تو ان کو حلال سمجھ کے ان کو استعمال کریں اور جو حرام ہیں واضح طور پر ان سے بچے اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جن کا حکم کلیئر نہیں ہوتا انہیں چھوڑ دے کسی چھوڑ دینے میں بہتری ہے پھر کہا کہ مصنف نے کہا کہ ون مستور ستر دوبیر اس کا گزری بات کہ مستور سے مراد کیا ہے انہوں نے کیا ترجمہ کیا مستور کا یہاں پر کیا ترجمہ کیا ہے ابھی ابھی فی الحال میں اس مسئلے کہاں ایک سو ترجمہ انہوں نے کر دیا وہاں بیداخ ترجمہ کیا تھا انہوں نے مستور کا مطلب بیداخ نہیں ہے مستور کا مطلب وہ انسان جو جس جو ایک مستور الحال مسلمان ہے عام مسلمان ہے جس کی جس کے اندرونی عقائد اور جس کے اندرونی اعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہے ایک عام مسلمان چھپا ہوئے چھپے ہوئے حال کا چھپی ہوئی کہ کا مسلمان اچھا شہر نے ترجمہ کیا کہ اس میں جو ہے مستور میں دو, دو, دو اعتماد ہیں کہ یہاں مستور سے مراد یا تو مستور وہ بندہ ہے کہ الحمان والدین وہ بھی مستور ہے یعنی ایک مستور کا مین, لفظ دو میننگ میں استعمال ہوتا ہے جیسے مال لیجیے ایک بندہ ہے آپ اسے جانتے ہیں اور اس کے عقیدے کو جانتے ہیں یہ سب ساتھی آپس میں ہم سب ساتھی ایک دوسرے کے لیے مستور ہیں یعنی ہمارا عقیدہ معروف ہے ہمارا عمل جو بھی ہوتا ہے سب کے سامنے ہے نماز پڑھنا روزے رکھنا حج کرنا اور ساری چیزیں واضح ہیں تو اس اعتبار سے اس بندے کی شا... کسی بھی بندے کی عزت میں اس کی شام میں گھس کر کے بے کرنا یہ جائز نہیں ہے مستور ہے یعنی وہ عدل ہے اور معروف ہے عدالت کے ساتھ دین داری سے معروف معروف ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے سب کچھ پتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارا نزدیک جو ہے اس اعتبار سے مستور ہے کہ وہ عادل ہے معروف ہے دوسرا میننگ شیخ کہتے ہیں کہ ان المراد لا نعرف ہے شرر ولا خیرن کہ نہ تو ہم اس کی اس کے بارے میں کوئی برائی جانتے ہیں نہ کسی کوئی اچھائی جانتے ہیں وہی مستور الحال جو بنتا ہے بات سنجھائی تو مستور الحال عام طور پہ یہ لفظ دو اسی میننگ میں استعمال ہوتا ہے مستور الحال کہ عام مسلمان ہم کہیں گئے آپ یہاں آیا مکہ گئے مدینہ گئے اپنے ملک میں گئے جو بندے سے ملاقات ہوئی جو مسلمان دکھ رہے ہیں یہ عام مسلمان مستور ہیں یہ ظاہر مسلمان دکھ رہے باقی مستور ہندو تو ایسے انسان کو ظاہر مسلمان مانا جائے گا ول محتوق من بان ہجکو اور محتوق انسان وہ ہے انہوں ڈل کیا مشکوک حالانکہ محتوق مشکوک نہیں ہوتا محتوق کا مطلب ہے جس کی عزت ہتہ ستر کسی کے پردے کو پھاڑنا کہتے ہیں عزت چاک کر دی گئی ہو جس کی جس کی عزت چاک کر دی گئی ہو مراد کیا ہے جس کا راز کھو گیا ہو بدنام اصل میں یہاں بدنام سے بھی لفظ ہم کر سکتے ہیں لیکن بدنام سے مراد اخلاقی بدنام نہیں اخلاقیات میں بدنام مراد نہیں ہے یہاں پہ بلکہ اس کا عقیدت کھل گیا ہو سامنے آ گیا ہو راز فاش ہو گیا ہو اس کا مستور میں وہ بندہ ہے جس کا حال چھپا ہوا ہو اور مہتوب چھپے ہوا تو بالکل الٹا جس کا کھل کر کے سامنے آ گیا ہو راز اب اگر وہ ساحل بدت تھا تو بدنام کہلائے گا اور عام طور پہ مہتوب کا اسی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی کوئی خامی نظر آ گئی ہو شر نظر آ گئی ہو فسق نظر آ گیا ہو ایسا بندہ مہتوب ہے ٹھیک ہے مخشوق حال جس کا حال واضح ہو گیا ہو جس کا راز کھل گیا ہو کھلے ہوئے راز والا انسان ترجمہ مشکوک کیا یہ صحیح نہیں ہے اس کو آپ جو ہے مقصوب الحال ترجمہ کر دیجئے لکھ دیجئے کھلے ہوئے جس کا حال کھل گیا ہو جس کی حالت پتہ چل گئی ہو جس کی حقیقت کھل گئی ہو محسوک وہ بندہ ہے جس کی حقیقت سامنے آ گئی ہو ٹھیک ہے شیخ نے کہا دیکھیں شیخ نے کہا بل محدود کو الفاصق اللہ ریبان فسک ہو محسوک ہے جو فسک جس کا فسق بازے ہو وہ فاسق جس کا فسق سامنے آ گیا ہو اما بل بجائے یا تو ظاہر طور پہ کوئی بدعت کر بیٹھا تو بدعت کے ذریعے اس کا فسق ظاہر ہو گیا وہ اما بل یا کسی مفسق امر کی وجہ سے جیسے الغصب کسی کا مال غصب کر لیا الظلم، کسی پر ظلم کر دیا رشوت لے لی عقل الحرام حرام کام کی چیز کھالی شرب الخمر و ذنا و ماشا تو یہ دو زنا اور خمر وغیرہ کے مسائل سے جو بندے کی عزت چاک ہو گئی ہو بھی اس میں آ گیا بدنام بھی اس میں آ گیا تو محتوب کے معنی جس کی حقیقت کھل گئی ہو جس کی جس کا جس کی عزت کھل کے سامنے آ گئی حقیقت باز ہوگی تو وہ بدنام بھی ہو گیا اس اعتبار سے کہ جو ہے وہ یا تو فاسق ہے یہ مختلف ہے یہ مراد ہے یہاں پہ سلو ٹھیک اب اس کا مطلب کیا ہوا کیا یہ تعارف دے رہے ہیں مستور اور, اور, اور, اور, اور محتوق کا نہیں بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں مصنف کہ تم ایک عام مسلمان کو جس کو تم ابھی اس کے حالات سے واقف نہیں ہو اندرونی یا خاص حالات سے تو اس کو تم ابتدا مسلمان سمجھو اس کے ساتھ اس مسلمانوں والا معاملہ کرو اس کو اپنا مسلمان بھائی جانو اس کے ساتھ مسلمان بھائیوں والے انداز میں اس کو اپنے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو اور اس کے ساتھ شادی بیاہ کے معاملات بھی کرو ایک عام مسلمان ہے جس کی جس کے اندرونی فجور ظاہر نہیں ہوا ہے اس اعتبار سے وہ مستور الحال ہے ورنہ جو اجنبی براد نہیں اس سے مستور الحال سے الحال آپ سب ایک دوسرے کے لیے مستور ہیں ہم سب ایک دوسرے کے لیے مستور ہیں باسن بھائی کیونکہ ہمارے سامنے شریعت کے یہاں جو اصطلاح ہے اس اصطلاح میں فسق یا بدعت یا کفر یا شرک ظاہر ہونا مراد ہے مسور کے خلاف اور پھر اس میں آپ مزدور کو مزدور ہی رہنے دو کسی کے پیچھے پڑ کر کے اس کی میں نہ ٹورمنلوں کہ دیکھیں کہیں یہ بھجت تو نہیں کرتا یا اس کی اس کے عقیدے کو تلاشنے کے لیے اس کی اختبار لو امتحان لو ذرا بھائی ذرا یہ بتانا اس مسئلے میں آپ کا کیا قول ہے آپ کا کیا اعتقاد ہے اب آپ بتا پتا ارے یہ تو فلاں مذہب کا, کا قائل ہے یہ تو فلاں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے یہ تو فلاں اس میں یہ اشتہار لینا جائز نہیں ہے so, سمجھائی بات ایک مسلمان کو مستور الحال مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو مسلمان سمجھو اور اس کے متعلق کسی طرح کی ٹوہوں میں نہ لگو یہ مراد ہے یہاں پر اور جو بندہ محدود ہے جس کے بارے میں واضح ہے کہ یہ ایک کرتا ہے واضح ہے کہ جس کو بجور کرتا ہے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کہ ہے یا ظلم اور ستم اور غصب کرتا ہے تو پھر اس انسان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات میں چینجنگ لائیں گے اسلامی تعلقات کے اندر شخصی تعلقات کی بات نہیں ہو رہی ہاں تو شادی بیاہ کے شادی بیاہ کے مسائل میں ظاہر وہ شادی کی ضرورت کے لیے اس کی اپنی ضرورتیں پوری کی جائیں گی چینجنگ وہ کیا جائے گا لیکن اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان بندے کے ساتھ آپ کا تعلق اسلامی ہونا چاہیے اسلامی تعلق اور اسلامی تعلقات میں ابتدا شادی بیاہ ہوئی ہے لیکن جب شادی کرنے چلیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو آپ کو تحقیقات کرنی پڑیں گی جہاں آپ اس لڑکے کے یا اس بندے کی مالی پوزیشن ہے خاندان ہے اخلاق و آداد ہے اسلام نے کیا کہا ازا کو من طرز و نہ دین ہو جو تمہارے پاس پیغام لے کر کے آئے بندہ اور تم اس کے اخلاق سے اور اس کے دین سے راضی ہو تو سر شادی کر دو تو وہاں دو دین کا پتہ لگانا ضروری ہے وہاں تحقیق کی جائے گی اس کی لیکن ابتداً کسی بندے پہ کی تحقیق کرنا بغیر شادی کے مقصد سے اس طرح کے مقصد سے یہ, جا... یہ مناسب نہیں یہ اہل سننا کا طریقہ نہیں ہے جی علم حاصل کرنے کی غرض سے معلومات حاصل کرنا یہ آج کل کے زمانے کا ایک نیا انداز چلا ہے اس کو ہم نیا فتنہ کہہ سکتے ہیں یہ فتنا ہے ورنہ کسی بھی عالم کے لیے اس کی شہادت اس کا علم اس کا ایک کسی ادارے سے منسلک ہونا اور اس کے اس کے بعد اس کا جس جگہ بھی جو عالم رہتا ہے اس کے بارے میں اس کے, اس کی تقریروں سے اس کے, اس کے محاذرات و دروس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو اس کا کسی ادارے سے منسلک ہونا یہی شہادہ کافی ہے اس کے لیے ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر اہل سننا کے بہت مدارس ہیں ان مدارس سے پڑھ کر کے کسی عالم کا پڑھ کے آنا وہاں کی شہادت لے کے آنا وہ شہادہ اس کے لیے تجکیہ ہے کافی ہے کہ وہ سلفی ہے اس اعتبار سے اس کے بعد کسی ایک عام بندے کی تجکیے کی ضرورت نہیں ہے بھاشن میں آئی جو شہادت اور جو تزکیہ ایک ادارے سے ملا ہے کسی عالم کو وہ کافی ہے اب رہی بات یہ کہ یہاں پر ماحول میں ہمارے سامنے ایسا بندہ آ جاتا ہے جو کسی مشہور ادارے سے پڑا ہوا نہیں ہے کسی مشہور سلطی ادارے کا فارغ نہیں ہے یا کسی مشہور صلحی استاذ کا عالم کا شاگرد نہیں ہے وہ معروف نہیں شاگردی سے تو پھر ہم اس کے بارے میں اور ہم بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں کون ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں کہ اس یہ کس استاذ کا شاگرد ہے کن لوگوں سے متعلق ہے تو یہ تو بالکل صحیح ہے علم کے بارے میں اپنے دین کے بارے میں یہ پتا لگانا کہ ہم جس سے علم لے رہے ہیں فنزرو ممتا حضور دو اور دن کس سے لے رہے ہو لیکن آپ ہر بندے کے متعلق چاہے جب فلاں کے پاس فلاں کا تجربہ نہیں ہے تو جو ہے وہ محتبر نہیں ہے باسند بھائی یہ, با، یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ جو ہے اس فی الحال کے ان نادان لوگوں کا ہے جو ابھی جن کو علم کا علم کی اس سے روح سے واقف نہیں جو لوگ سمجھ رہے کہ نہیں نادان لوگوں نے یہ شروع کیا ہے اور بعض لوگوں نے کچھ ہیلا سازی کر کے بھی اس میں کچھ تنسیس کر دی ہے اور لوگوں کو جو ہے بدنام کر دیا ہے بدنام کرنے کے لیے میں نے کہا کہ دوپہر کسی وقت کے جو ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں عمومی مشائف سے اور عمومی جواب ملنے کے بعد کسی خاص بندے پر فٹ کر دیتے ہیں یہ <laughs> بڑی مصیبت ہے <laughs> سمجھ رہے کہ کی نہیں کیسے دعوت دعوت دے کون کس بارے میں پتا نہیں کس بندے کے بارے میں اس کو دعوت دیں گے کہ اس سے علم لیں گے سوال ابھی علم لینے کا ہو رہا تھا تو دعوت دینے کا مسئلہ تو الگ ہے بات یہاں علم کی ہو رہی ہے سوال کرتے ہیں کہ ایک بندہ اس نے ایسے سے کہا ایسے سے کہتا ہے کیا اس سے علم لے سکتے ہیں اب اس نے سنا کہ یہ بات اب یہ مسلا سوال ہے عمومی سوال ہے عمومی سوال عمومی بات میں تو تکفیر بھی کر سکتے ہیں کافر ہے سا بندہ اب وہ لے گا کہ تم نے آپ کے دماغ میں تھا کوئی کھلا بندہ تھا اب اس کو لے کے چپا کر دی اس کو کافر کہا ہے فلاں بندے نے خلا شیخ نے سوال ان کو پتا بھی نہیں کہ وہ کون بندہ ہے معلوم ہو گیا ہے اور اس سے دوسرے لوگ لے رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ ہوا بڑھ ہے تو کیا اس کے رہنے والے لوگ ہم ان کو آگاہ کر سکتے ہیں دیکھیے اس سے پہلے کہ آپ آگاہ کرنے جائیں اس سے پہلے ہم سوال یہ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جو ہے صاحب بداف ہے صاحب ہوا ہے اس لیے بھی وہ ہم سے ہم نے آپ نے فیصلہ کیا دیکھیں یہ مسائل ایسے ہیں کہ کسی بندے کو صاحب ہوا کہنا کسی کو صاحب کہنا ویسے ہی ہے جیسے کہ کیونکہ مسائل یہ اعتقادی بدتوں کے اعتقادی بدتیں جو ہیں کسی بندے کے لیے حالانکہ تکفیر میں اور تبدیلی میں فرق ہے لیکن بیرغیر جو ہے مہاجرت لازم آتی ہے کہ اس کو چھوڑا جائے اور اسے نفت کی جائے بدت کی وجہ سے سمجھنے کے نہیں وہی بات تھی کہ وہ بندہ اصل مستور ہے اور آپ اس کو جو ہے محدود قرار دے رہے ہیں تو وہاں ہم کو بہینا چاہیے اور وہ یہ کام ہمارا اور آپ کا نہیں ہے یہ علماء کرام کا ہے علماء جو معتبر علماء ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے اور وہ بھی عمومی سوال سے معتبر علماء کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا اگر آپ مالی شیخ ربی کے فتوی کو لے کر آگے کہ فلاں کے بندے میں شیخ ربی نے فتوا دیا ہے کہ یہ بندہ باتوک ہے اور صاحب بدا ہے یار ویسے علم نہ لو دکھائیے آپ نے شیخ ربی کو کس دن اس بندے کے نام کے ساتھ اور اس کی پوری تفصیل کے ساتھ فتویٰ لیا اور شیخ نے اس کے نام کے ساتھ فتوہ دیا ہو کہیں بھی نہیں ملے گا اکثر فتوے ہیں مشائق کے فتح بلیہ شیخ ہمارے ایک عالم ہے ایسے ایسے اس کا اعتقاد ہے اور اس سے لوگ طالب علم سیکھتے ہیں تو کیا صحیح ہے شیخ انگلبی بالکل نہیں صحیح اب کہ یہاں فلاں بندہ نام لے لیا فلاں کا یہ تو بندہ بدعتی ہے شیخ نبی نے بدعتی قرار دیا اس کو انہیں پتہ بھی نہیں کس کے بارے میں سوال ہوا معین شخص میں ذات اور نام ذات سے مذاک ایک بندہ جس کا جس, جس, جس, جس کا وجود معلوم ہے اس کا نام معلوم ہے اس پر حکم لگانا اور ہوائی انداز میں کسی پر عمومی طور پہ حکم لگانا آسمان زمین کا فرق ہے تو کبھی بھی کسی عالم پر اگر آپ کے بارے آپ کے پاس یہ بات پہنچے کہ یہ عالم پر فلاں فتویٰ دیا ہے فوراً قبول نہ کرو اس بات کو بلکہ اس کے بارے میں یہ تحقیق کرو کہ کیا واقع دکھائیں بھیا کہاں ہے وہ فتویٰ شیخ شیخ ربی کا یا شیخ عبید جابری کا یا فلاں شیخ محمد حادی مدخنی کا یا کسی بھی شیخ کسی بھی عالم کا فتویٰ دکھائیے کہ انہوں نے کہا ہو کہ فلان بن فلان من جنسیا قدا یا من بلد کدا اور پورے تعارف کے ساتھ کہ یہ بجاتی ہے اس سے علم نہ لو جس کے بارے میں کہیں دیا وہ لائیے ہمیں اب جب یہ آ جائے گا تو ہم دیکھیں گے کیا اس میں شیخ نے کوئی وجوہات بیان کی ہیں کہ نہیں کی ہیں اس کے بدتی ہونے کی یہ جرہ کہلاتی ہے اور جرح میں جرح مفسر ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھیا دیکھیں ایک منٹ رکیے بھیا ایک منٹ ہم پہلے دیکھ لیں ہمارے پاس کتنے مسئلے بچے ہیں ٹائم کتنا بچا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں مناسب یہ ہے کہ کچھ خطبہ ایسے ہوتے ہیں گاؤں میں یا یہاں پہ بھی جو بجے ہوتے ہیں پر تو وہ اپنے خطبوں میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کبھی تعلق سے شامل گرو کرتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو جو خطبہ دینا منع کر سکتے نہیں کر سکتے جو ہمارے اندر میں ہے جو کو جانتے ہم دیکھیں عمومی طور پہ تو اس طرح سے منع کر سکتے ہیں کہ جو بندہ اگر بدتی ہے یا بدت کی تعلیم دیتا ہے خطبے میں تقریر میں یا کوئی بندہ درس دیتا ہے اور اس درس میں وہ بدعتیں بدت کی تعلیم دے رہا ہے تو بلا شبہ اس بندے سے آپ روک سکتے ہیں لیکن اس بندے پر حکم لگا کر کے اس بدت کی وجہ سے کوئی حکم سادر کرنا صحیح نہیں ہے دیکھیں کیونکہ یہ, یہ معین شخص ہے کیسے آپ اتنا کہہ دیں کہ اس بندے, اس, اس بندے کے پاس بڑیات ہیں اس کے پاس بڑیات ہیں یا کفریات والی باتیں ہیں لیکن چاہیے کاغر ہو گیا ہے سمجھنے کے نہیں کاجر ہو گیا ہے یا اس کو ہم واقعی معنی میں صاحب ہوا کہہ کر کے اس پر حکم لگا دیں گے صاحب ہوا ہے یہ نہیں کہا جائے بلکہ ہے وہ, وہ جاہل ہے وہ خود نہیں جانتا کا, ہمارے سب لوگ ایسے ہمارے یہاں کے مدارس کے بریلویوں کے مدارس کے دیوبندیوں کے مدارس کے فارقین بےچارے للو پنجو ہوتے ہیں ولہ حقیقت میں یہ کسی کا مذاق نہیں ہے حقیقت ہے یہ ان کے مناحج ان کے ان کے نصاب تعلیم کا ٹارگیٹ عالم بنانا ہے ہی نہیں سرے سے وہ پڑھا لکھا مقلف بناتے ہیں پڑھا لکھا مقلف تاکہ وہ ٹھیک سے پڑھ لکھ کر کے صحیح مقلف بن سکے سمجھے کہ نہیں تو ان کے مدارس میں عمومی طور پہ علم اور تحقیق کا راستہ ہے ہی نہیں تو اب یہ بندے عمومی طور پہ بےچارے جو سیکھ کیا تھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس سے قبل کے منع کریں پہلے نمبر اس کی مناصحت کریں اس کو سمجھائیں اور بتلائیں کہ یہ چیز دلیل سے صحیح نہیں ہے اور اپنے لوگوں کو آپ منع کرتے کہ اس بندے کے ساتھ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو منع کر دیں کوئی بات نہیں لیکن اس بندے پہ حکم لگا کر کے اس کے مسئلے کو آگے بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ کسی پہ حجت قائم نہ کر دیں اس وقت اس کی تقسیم نہیں کر سکتے لیکن رہی بات کی تو اس کو, اس کو بھی سمجھائیں گے آپ نہیں مانتا تو اس کو جو ہے وہاں سے اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو جو ہے تعلیم اس کے پاس نہ سیکھیں گے نہ سیکھنے دیں گے یہ بلا شبہ کہہ جائے گا خاص کر وہاں جہاں ہم سنت اور رہلے سنت قوت میں ہوں لیکن جہاں پہ نہیں ہو تو وہاں آپ صرف زبان سے ہی کہہ سکتے ہیں آئیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وئی رج اللہ مشبن کل میں نے ساری باتیں جو بتائی تھی مقدمے میں اب ان کا ذکر اخلا اب آئے گا اور کچھ کا آ بھی چکا ہے فرمائیں جب تم کسی بندے کو سنو یہ کہتے ہوئے کہ فلا بندہ مشبہ ہے مشبہ سے مراد فل نہیں اللہ تعالی کی صفات میں اللہ کو بندوں کی طرح بندوں کے مشابہ قرار دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے بلدا ہو اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں لمبے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہے کہ یہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں انسانوں کی طرح ہیں یہ اس کا نام تشبیہ ہے اور جو ایسا کہتا ہے وہ مشبہ ہے بات انجائی اب ایک بندہ کسی بندے کے متعلق کہتا ہے کہ فلاں بندہ تو مشبہ ہے تشبیح کا قائل ہے اللہ تعالیٰ کو بندوں کی طرح قرار دیتا ہے بات سمجھ آئی تو کیا گیا ولم فکشبی اور کھلا بندہ تو ساری باتیں تشبی تشبی تشبی کا قائل ہے تشبیح کا احتقاط رکھتا ہے ساری باتیں باتوں میں تشبیح پائی جاتی ہے اس لیے تشبیہ مطلب اللہ تعالی کو بندوں کے طرح قرار دینا فرمایا فتح ہو اس بندے کو تہمت لگاؤ جو اس کو مشبہ کہہ رہا ہے عالم اللہ جہمی جانو یہ بندہ جہمی ہے جو فلم اندر مشبہ کہہ رہا ہے کیوں کیونکہ جہمیہ نے آپ کو پتا ہے کہ جہمیا نے اسما اور صفات اللہ کے تمام ناموں کا انکار کیا اللہ کے تمام خوبیوں صفات کا انکار کیا ٹھیک انہوں نے انکار کیوں کیا یہ کہہ کر کے کہ اگر اللہ کی صفات ہم ثابت مانیں گے تو اللہ کو ہم نے گویا انسانوں کی طرح قرار دے دیا تو یہ تشبی ہے تو تشبی کے خوف سے اور شبہ سے ہی انہوں نے ساری اسماؤں سے بات کا انکار کیا اسی لیے جہمیہ کا اس زمانے میں یہ عام شیوا تھا کہ جو بندہ بھی مسلمان اہل سنت کا بندہ اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتا اس کو مشب ہے ہاں تم مشبہ اسی لیے اہل سنت والجماعت کو یہ اشاعرہ اور مات مشبیہ کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو آپ ہم سب لوگ جو ہیں شاہرہ کی نظر میں کیا ہے مشبہ ہے معذردیہ کی نظر میں ہم مشبہہ ہیں ان کی نظر میں ان کے بقول ایسا ہے نہیں لیکن آپ اور ہم کیا ہیں مشبہہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت وال جماعت جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت مانتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح قرار دیتے ہیں جب کیسا ہے نہیں لیکن یہ تہمت لگاتے ہیں ہمیشہ سے اور آج بھی یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں تو کا جب کوئی بندہ کسی بندے کے بارے میں کہ فلان مشبے تو سمجھ لو کہ یہ جہمی ہے سمجھے اچھا ویلا سمے ناصبی اور اگر تم سنو کسی بندے کو وہ کہتا ہو کہ ارے فلان تو ناصبی ہے نواسب میں سے ہے ناصبی کسے کہتے ہیں نواسب ایک طرقہ تھا جو خاص طور سے بلو کے زمانے میں یہ لوگ زیادہ ظاہر ہوئے تھے ناصری لوگ جو تھے نواسب یہ عال بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ خاص طرح علی اور عال بیت کو کے ساتھ خصوصی طور پہ دشمنی رکھتے تھے یہ فرقہ دراصل رافضہ کے اپوزٹ اور ری ایکشن میں کھڑا ہوا تھا جتنا رافضہ نے عال بیت کی شان میں گلو کیا شیا نے گلو کیا امام اور الہ اور معبود مبود تکرا ملک ختم کر دیا اتنا ہی الٹا اس کا بالکل اپوزٹ نواسب نے بیت کے شان میں گستاخیاں کی اور اہل سنت بل نے کبھی بھی نواسب کا ساتھ نہیں دیا ان کو بھی رد کیا اہل سنت نے لیکن یہ فرقہ شروع میں تھا بنو میاں کے زمانے میں لیکن بعد میں جا کر کے یہ سب ختم ہو گئے لیکن رافذہ نے ہمیشہ اہل سنت کو نواسب ہی کہا ہے آج بھی رافضی اور شیعہ لوگ اہل سنت کو نواسب کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ سننا نہیں کہتے زیادہ جماہیر آم جمہور یا آم اور نواسب یہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں ہم لوگوں کو اہل سننا کو یہ رافزا تو, تو کہا کہ فالم نہ تو یہ ہم لوگ یہ بندہ رافضی ہے کیونکہ نواسب ناصبی کا لفظ زیادہ استعمال جنہوں نے کیا ہے وہ را ہی استعمال کرتے تھے اور یہ لفظ عام طور پر اہلِ سننہ پر چسبہ کرتے تھے کیونکہ اہلِ سننہ نے آلِ بیت کے مطالب غلو سے کام نہیں لیا اور حیثِ علی کو چوفے درجے پر رکھا تمام اہلِ سننہ نے اجماعی طور پر پہر نمبر ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہم جمعیان تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ان کو ناسبی کہا ناسبی کا مطلب ہوتا ہے نسابہ مانک کشید نصب العصا زمین میں ڈنڈی اور لاٹھی گاڑنا کھڑا کرنا کسی چیز کو تو العدا دشمنی کھڑی کرنا تو ناسبی کا مطلب دشمنی کرنے والا اصل میننگ کیا ہے ناسبی کا دشمنی رکھنے والا دشمن دشمن مراد ہے اور لیکن کس کا دشمن آلوید کا تو کوئی بندہ کہے کہ پلا بندہ آل بیت کا دشمن ہے ناسبی ہے تو اس بات کو قبول مت کرو بلکہ اس کہنے والے کو رافضی جان لو کہ رافذی ہے جو فلاح کو ناسبی کہہ رہا ہے بات لمبی توحیط اب یہ سب باتیں اس زمانے میں شاید ہی اس لیے اس, اس زمانے کے لئے تو عام سی بات ہے آج کل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے نہیں ہیں یا ہیں بھی تو خاص خاص ماحول اور علاقے میں ہیں ہر جگہ نہیں ہیں اس لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ پائیں گی مثلاً اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے مرتضہ نے توحید کا لفظ بہت استعمال کر رہے تو کہتے تک توحید یا توحید کی بات کرو یعنی موحدین سے کہتے تھے اہل سننا سے کہ توحید کی بات کرو عشر حلیت توحید بتائیں توحید کیا ہوتی ہے شرح کیجیے توحید کی کیا مطلب توحید کا تو, را... تو موتضلا نے جو پانچ اصول گڑھے ان اصولوں میں سب سے اہم اصول جو تھا التوحید پہلا اصول تھا توحید سمجھے اب توحید پانچ اصول بتائیے ذرا متضلا کیا ہے بڑے بڑے پانچ اصول معتضلا کے توحید عدل المنزلہ بین المنزلہ الامر ہے و بل مارو بنکر اور رعید پانچ اصول تھے متضلاع کے جن پر پورا اعتصاد قائم تھا تو از توحید سے مراد اسی لیے متضلا اپنے آپ کو توحید دیا موحدہ کہتے تھے اہل التوحید اور اہل العدل یہ سب نام ہے متضلاع کے تو توحیدی فرقہ اس زمانے میں توحید کے نام سے توحیدی فرقہ جو تھا وہ متضلہ ہی تھا اس کا اس لقب ہے متضلاع کا ان کی مراد توحید سے یہ تھی صفات کا انکار اللہ کی صفات کا انکار کر کے یہ توحید ثابت کرتے تھے کیسے کہتے تھے اگر تم اللہ کی صفت مانو گے اللہ تعالی علیم ہے اللہ تعالی قدیر ہے اللہ تعالی متکلم ہے سمیع ہے بصیر ہے یہ ساری جو صفات ہیں اگر یہ صفت مانو گے تو اس سے تعدد قدما لازم آئے گا کیا مطلب اللہ تعالی قدیم ہے کہ نہیں ہے قدیم کے لفظ بہرحال یہ علم کلام سے آیا ہے لیکن جو کہ استعمال ہوا ہے علما کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کر لیتے ہیں کبھی کہ ورنہ یہ لفظ مناسب نہیں اللہ کے حق میں استعمال کرنا ویسے ابتدا قدیم سے مراد اول المخلو سب سے ال اول شعیب اول شعیب سب سے اول اول آخر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے اول ہے اسی اول کو کتکلین نے قدیم کے لفظ سے اور فلاسطہ نے قدیم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے یعنی سب سے پہلے اللہ تعالی تو سب سے قدیم اللہ تعالی ہوا اب اگر آپ اللہ تعالی کی کوئی صفت ثابت کرو گے اللہ تعالی قدیر بھی ہے تو یہ قدیر اور قدرت سفت قدرت اگر ثابت کی تو سفت قدرت بھی قدیم ہوئی ٹھیک پھر اللہ تعالی متکلے میں سفت کلام ثابت کی تو سفت کلام بھی قدیم ہوئی ٹھیک جو بھی صفات ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ ح... ح... با, ح... با, ح... با, ح... با حیات ہے حئی ہے اسی جیسے قیوم ہے سمی ہے بصیر ہے متکلم ہے مرید ہے رحیم ہے غفور ہے یہ جتنی بھی آسما اور صفات ہیں آپ جو بھی صفت ثابت کرو گے اللہ کے لیے تو وہ صفت اللہ کے ساتھ ساتھ ہی تو ہوگی جب اللہ قدیم تو اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات بھی قدیم تو جتنی صفات آپ ثابت کرو گے اتنے ہی قدیم قدیم قدیم قدیم لوگوں کو آپ نے ثابت کر دیا تو تحت خود امان عظیم اور صفات کا اس بات شرک ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ محتضلا نے اللہ کی صفات کے اس بات کو اور صفات کو قبول کر لینا صفات پر ایمان لانا شرک قرار دیا جیسے کہ صوفیہ نے اللہ تعالی کے ساتھ مخلوق کے وجود کو ثابت ماننا یعنی اللہ موجود مخلوق موجود اور خالق و مخلوق میں فرق کر کے دونوں کو علیحدہ علیحدہ ماننا شرک قرار دیا وجود کا مطلب کیا ہے سارا وجود ایک ہی ہے یا اللہ ہی ہے جو سب کچھ دکھ رہا ہے اور مخلوق کو اور خالق کو الگ الگ سامنے تعجد ہے متعدد چیزیں ثابت کر دی آپ نے تو یہ شرک ہو گیا تو اس طرح سے جس طرح صوفیہ نے اللہ کے علاوہ یعنی خالق کے علاوہ مخلوق کو مستقل میں علاحدہ چیز علیحدہ مخلوق ثابت ماننا اللہ کی ذات سے علیحدہ ماننا اس کو تعدد قرار دیا جب دو وجود ثابت مانے تو دو چیزیں ثابت مانیں تو یہ جو ہے کیا ہو شرک ہو تعدد ہو گیا اسی طریقے سے معتزلہ نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کیا اس حجت سے کہ ان اس بات اور صفات تعدد القدماء کہ صفات کو ثابت ماننے سے کئی ایک قدیم ذاتوں کو ماننا لازم آئے گا بات نہیں آگے تو اسی لیے موتازرا نے کہا کہ نہیں ہم صفات نہیں مانیں گے ہم تحریر کے قائل ہیں لہذا ہم صرف اللہ کو مانیں گے اللہ کے ساتھ دوسری چیز کسی چیز کو نہیں مانیں گے بات سمجھائی اب اس صبح اب یہ صبح تھا اسی لیے اپنے آپ کو انہوں نے اہل تحریر کہا اور جب بھی کسی سے کہتے تھے کہ اللہ تکلم بالتوحید تکل لنا التوحید ما معنی التوحید تو وہ اشتہار لیتے تھے پتا کرنے کے لیے کہ وہ تھا کہ توحید ہاں توحید ہوا میں نے بلا انربول خالق المالک ہوا اب جیسی وہ شروع کر دیا اس نے کہا انتا مشرق انت مشرق لش کیا انداز من منال اکثر من, من قدیم مطلب کہتے تم مشرک ہو کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس کے ساتھ میں تم نے سفت قدرت کو بھی قدیم ثابت کر دیا ایک اور قدیم ثابت کر دیا تم نے کلام ثابت کر تو ایک اور قدیم ثابت ہو تم تو بہت سارے خدامہ کے قائل ہو اس کا رد کیسے ہوگا اس کا کیسے ہوگا طور پہ یہ ہوگا کہفات جو ہے صفات کسی بھی ذات سے علاحدہ چیز نہیں ہوتی ہے بات آئی؟ کیا کوئی بھی صفت جو ہے بغیر ذات کے علیحدہ وجود نہیں رکھتی ہے اور ان بدعلو نے صفات کا وجود ذات کے علاوہ مستقل الگ سمجھ لیا اس لیے اور مسئلہ کھڑا ہوا بڑے مسائل اس میں آئے ہیں منطق اور فلسفے میں اور علم کلام میں کہ هل الصفات الزائده على الذات ہے قول اللہ کہ کیا صفات جو ان ذات پہ زائد چیز ہیں یا ذات ہی صفات ہیں اس طرح کے مسائل بہت آئے ہیں علم کلام میں جیسے کہتے ہیں غور خوض کرنے سے بہت سی چیزیں آئی ہیں تو ان لوگوں کی خامی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات کے علاوہ مستقل چیز سمجھ لیا اس وجہ سے قدیم کہا جبکہ ہر ذات کا وجود بغیر صفات کے ہوتا ہی نہیں اللہ اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے بس وہ خود واحد ہے اور اس کی صفات اس کے ساتھ ہیں با ختم ہو گئی تو فرمایا کہ نہیں انہو خارجی انہو خارجی جو بندہ کہے کہ توحید کی بات کرو اور, اور, اور تو توحید کی شرح کرو تو جان لو کہ یہ بندہ خارجی اور مرتزیلی ہے اصل میں خارجی معتجلی اس لیے کہا کیونکہ اس زمانے میں خوارج اور متدلا جو ہیں عام طور پہ زیادہ تر مسائل میں متفق رہا جاتے تھے اسی لیے ان کو خارجی متدل کہہ دیا اور ویسے بھی بعد کے خواہج شروع کے خوارج تو, تو سفاج میں تعلیل کے قائل نہیں تھے لیکن اس وقت کے خوارج صفات کا انکار کرتے اور ہیں اور متضلا ہے آپ یہ بازیا کے سن لیجیے خلیلی وغیرہ کے آپ یوٹیوب پہ سنیے یہ عمان کے جو بڑے بڑے علماء اور مفتیان ہیں ان کے ان کے ان کے محاورے سنیے صفات کے بارے میں ٹوٹل متضلا کے مذہب اور مسلک کی ترجمانی ہے اسی لیے مصنف نے کہا کہ کیوں کیونکہ جب وہ, وہ لوگ اس زمانے متفق تھے اپنے ایک انداز تفکیر میں ہمیشہ متفق رہیں گے اس وقت کے عبادی لوگ جو کہ عمان میں عام طور پہ ان کا وجود ہے اور افریقہ میں بھی بعض باز, باز ملکوں میں کہیں کہیں مختلف بکھرے ہوئے ہیں عبادی لوگ اپنی اصل کے اعتبار سے خوارج ہیں لیکن اپنے عقائد میں اس وقت ان کے یہاں اعتزال گھس گیا ہے یہ معتزلہ ہیں اس وقت صفات کے بعد میں خاص کر ٹھیک ہے تو یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ جو بندہ توحید کی بات کرے اور صفات کا انکار کرے اور صفات کے اس بات کو تعدد قدما اور ش قرار دے وہ خارجی اور متضلی ہے او ابول یا, یا تم کسی بندے کو سنو وہ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہو فلان, مجبر فلان تو جبری ہے جبری ہے او کہ جبری ہے اور اجبار کی بات کرتا ہے جبر کی بات کرتا ہے یعنی ایک زید جو ہے بکر پر یہ الزام لگائے کہ بکر جبری ہے اجبار کا قائل ہے تو کہا اچھا او تک بالعدل یا عدل کی بات کرتا ہے فلاں بندہ عالم القدری تو یہ زید جو ہے قدری کہلائے گا قدری کا مطلب قدر کا انکار کرنے والا کیونکہ قدریہ نے جنہوں نے انکار کیا قدر کا تو انہوں نے اس باتیں قدر کو جبر قرار دیا کیا مطلب یعنی معتضلا نے جن کو جو قدریہ تھے وہ بعد میں متضلا ہو گئے متضلا نے قدریہ کے مذہب کو اپنا لیا تو معتضلا اور قدریہ یعنی جو تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ انہوں نے تقدیر کا انکار کیوں کیا کیونکہ ان کی دماغ میں عقل نے یہ کام کیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بما تشاون اِلَّا اِلَّا جو کچھ بھی تم نہیں چاہتے مگر اللہ ہی چاہتا اللہ کے چاہنے کے بعد ہی تم چاہتے ہو تو ہماری مشیت اگر اللہ کی مشیت کے تابے ہو ہماری قدرت اللہ کی قدرت کے تابع ہو ہمارے افعال کا خالق اللہ ہو تو ہم تو مجبور ہو گئے ہمارا کیا ہمیں کیا ملا نہیں یہی کام فیصلہ کر کے جہم من سفان نے جبر کو کہا کہ یہی حق ہے اور متدر کا نہیں نہیں یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نیکی کروا رہا ہے دوسرے بندے سے گناہ کروا رہا ہے اور سزا دے رہا ہے دونوں کو جب کرغا کروا خود رہا ہے تو جبر کی بات نہیں اگل اگل کب ہوگا جب لوگوں کو مکمل اختیار دیا جائے اس میں اللہ کی معیشت کا کوئی بھی دخل نہ ہو اللہ کی قدرت کا کوئی بھی دخل نہ ہو اور مکمل ہنڈریڈ بندہ مستقل ہو اور اپنی اپنے آپ میں ہر اختیار کا مالک ہو قدرت کا مالک ہو اور اب جب یہ بندہ نیکی کرے گا اور اب یہ بندہ گناہ کرے گا تب سدا دینا عدل ہے بات سمجھائی لیکن فلاں کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی فلاں کو اللہ نے گنڈا کر دیا تو عدل کہاں ہوا انصاف کہاں ہوا بات سمجھا رہی نہیں رہی ہے یہ عقل ہے جو کہ ظاہر میں عقل ہے لیکن یہ بداخلی ہے کہ نہیں تو ان لوگوں نے اہل قدر نے یا قدریہ اور موتلا نے تقدیر کا انکار اس لیے کیا بولے نہیں کچھ نہیں تقدیر در ہوتی ہے ہر بندہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے ہر بندہ اپنی تقدیر کا مالک خود ہے اپنے افعال خود پیدا کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا جو کرتا ہے اس میں کسی کا دخل نہیں ہے کیوں کیونکہ انصاف یہی ہے کہ ہر بندہ جب خود کرے گا اسی کے مطابق اس کو آگے ملے گا تبھی انصاف ہوگا ورنہ یہ ظلم ہے ٹھیک ہے سمجھنا ہی بات تو اہل اہل قدر یا مقدریہ نے اس بات قدر کو تقدیر پر ایمان لانے کو جبر قرار دیا کہ یہ جبری لوگ ہیں یہ ان کے پاس یہ انصاف نہیں ہے تو یہ چیزیں برابر آج کل کے زمانے میں دوسری شکلوں موجود ہیں دوسری شکلوں میں لیکن اس طرح کی شکل میں موجود نہیں آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر اتنی کوئی چیز نہیں ہے ہر بندہ خود سے کرنا لیکن اس میں ہمیشہ احساس تفریح رہی ہے اس بار میں بعض لوگ کہتے ہیں بھئی جو ہماری تقدیر میں ہوگا وہی وہ ہوگا اور کام کرنے سے محنت کرنے سے کوشش کرنے سے بیسے رہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے شریعت اللہ نے کیا کہا کہ سابن گیا بلکہ کل لما کو آپ نے کہا کہ محنت کرو کوشش کرو تلاش کرو لیکن بیٹھو بات ایسے ہی کیونکہ ہر بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اسی کام کو کرے گا محنت کرنا ہے انسان کا اپنا کام ہے جیسے <tos> جی لیکن نہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ انجام کے اعتبار سے کیا ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مان لیجیے بندہ انجام کے اعتبار سے جہنم میں جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے اس بندے کو جو ہے یوں ہی چھوڑ دیا اور اس کو, کو کوئی بھی اختیار نہیں دیا اور اس کو گمراہ کر کے رکھا اور اس پہ اللہ کا ہی کوئی دخل ہے نا جی <سی> جی <اللہ> ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونے سے کوئی خامی کوئی خرابی لازم نہیں آتی کہ اللہ کو پتا کہ اللہ کے پتا ہونے کی وجہ سے وہ جاننے میں نہیں جائے گا وہ جاننے میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے بس اتنا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے بس اور جو ہونا ہے وہ اللہ کو پتہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہونا ہے بلکہ جو ہونا ہے وہ اللہ کو ہے بات سمجھ جو کام وہ پذیر ہونا ہے وہ اللہ کو معلوم بس یہ علم ہے ورنہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تم ایسا کرو تم ایسا کرو جی نہ جو ہونا ہے وہ تقدیر نہیں اللہ نے تقریر جو لکھی وہ یہ لکھی کہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جو ہے میں ان اپنے بندوں کو پیدا کر رہا ہوں ان کو میں ایک قوت اور اختیار بھی دوں گا کہ اپنی اختیار سے جو چاہیں کریں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی طبیعت اور مزاج کا پتہ ہے یہ کیا کریں گے تو اللہ نے وہ لکھ دیا تو لکھنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ چونکہ ہونا ہے ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے وہ ہو رہا ہے اپنے ہی انداز پہ اس کی مثال ایسے ہے سن لیجئے میں تھوڑا سا ایک ہلکی سی مثال کبھی کبھی دیتا ہوں مان لیجئے آپ کے پاس موبائل ہے آج کل انٹرنیٹ کمپیوٹر اور موبائل سے سمجھنا بڑا آسان ہے آپ کے پاس موبائل ہے اور موبائل سے آپ کو آج کے زمانے میں مزید اب اپ... آپشن بڑھ گئے تواصل اور کسی سے اتصال کنیکشن لگانے کے کہ یا تو آپ اس کو موبائل سے کال کر لیں یا ٹیکسٹ میسج بھیج دیں یا انٹرنیٹ استعمال کر کے آپ جو آج کل کے طریقے ہیں ان کے ذریعے واٹس اپ سے یا کسی بھی طریقے سے اور وائس کال یا ویڈیو کال کر لیں کئی اپشن آپ کے پاس ہیں تو اب یہ اپشن آپ کے ہاتھ میں جب موبائل آیا تو موبائل بنانے والے مہندس نے یہ سارے اپشن اس کے اندر رکھ دیے ٹھیک لیکن اب آپ مان لیجیے کسی وقت موبائل سے کال کرتے ہیں تو کیا آپ اس بندے کی وجہ سے مجبوراً کال کر رہے ہیں یا اپنے اختیار سے کر رہے ہیں آپ کے پاس اختیار ہے کبھی آپ ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں کبھی آپ جو ہے موبائل سے کال کرتے ہیں لیکن کیا آپ کا کوئی بھی کام تو اس بندے کے علم سے باہر ہے نہیں اس نے رکھ دیا کہ یا تو کال کرو یا, یا میسج بھیجو اس کی مشیت سے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں آپ اگر کچھ بھی میسج لکھ رہے ہیں یہ اپنا میسج ہے لیکن جو, جو بٹن آپ دبا رہے ہیں ان بٹنوں کے اندر وہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ جو بھی جو کچھ بھی آپ لکھیں گے اس سب کے لیے پروگرامنگ کر دی گئی ہے اس کے اندر پہلے سے تو آپ کا لکھنا اس بندے کی پروگرام سے باہر نہیں ہے سمجھے کہ نہیں لیکن آپ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے آپ کبھی نہیں کر سکتے یار یہ موہندس نے ہمیں مجبور کر دیا تھا تبھی ہم نے میسج لکھا سمجھنے کے نہیں تو یہ صلاحیتیں میسج موبائل کے اندر رکھ دی گئی ہیں سر اور آپ کوئی بھی کام موہندس کے کیے ہوئے کام کے باہر کبھی نہیں کر سکتے لیکن آپ کبھی یہ بھی نہیں کر سکتے موہندس نے مجبور کیا ہوا ہے ہم کو یہ کرنے پہ نہیں یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے سمجھانے کے لیے ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو معلوم بھی نہیں ہے یہ بھی مسئلہ ہے جی نہیں انسان کو تو نہیں معلوم ہے کہ وہ جنتی ہے جہنم ہی ہے قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو معلوم ہی نہیں ہے تو انسان یہ کیوں سوچتا ہے کہ میری قسمت میں جہنم ہونا لکھا ہے انسان یہ سوچے کہ میری قسمت میں جنتی لکھا ہے سر ہے جی تو اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی بندے کے بندے کا, کا, کے کاموں کا علم ہے اس کے انجام کا اس کے سارے ارادوں کا اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن اللہ نے بندے کو جو ایک اختیار دیا ہے اپنی محدود اس میں اسی اختیار پر ہی سوا بورا, محاسبہ اور قیامت کا سارا معاملہ فکا ہے سمجھے کہ نہیں کہ آپ کو جو کہ پتا نہیں ہے شیخ نے بات بڑی اچھی یاد دلا دی کہ آپ کو جو کہ پتا نہیں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا اور آپ کے سامنے خیر اور شر دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ خیر کو کیوں نہیں اپنانا چاہتے بالکل ہے محدود اختیار جس طرح آپ موبائل اختیار چلاتے ہیں تو کیا آپ مہندس کے اختیار کے باہر ہیں نہیں ہے لیکن اپنے اختیار سے کرتے ہیں ویسے محمد تشاؤن اللہ یشاء اللہ تم جو کچھ بھی چاہتے ہو وہ اللہ ہی کے چاہنے کے بعد ہوتا ہے سمجھنے کے نہیں یہ ایک مثال بھی جا رہی ہے ورنہ یہ مت کہنا کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایسے ہی ہے یہ مسئلہ یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ جی نے جو چاہ لیا وہی وہ آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے آپ نے کیا جس طرح مہندس نے جو لکھ دیا تھا وہی کہ وہی آپ نہیں کر رہے ہیں محندس نے آپ کو اختیار دے دے ڈوزاؤ کرو موبائل کے اندر آپ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اس کو ویسے ہی اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں آپ عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں لیکن تمام کوششوں کو اعمال کو کرنے کے لیے صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اور اللہ نے چاہا ہے کہ آپ جو ہے جس چیز جس راستے پہ چلیں گے اللہ آپ کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا جیسے کہ اگر آپ انحراف پہ چلیں گے تو اللہ کہتا ہے فلم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انحراف کا راستہ کھول دے گا اور اگر آپ نیکی کی طرف جائیں گے تو بولانا جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے جہاد کریں گے کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راستے کا راستوں کی ہدایت آسان کر دیں گے جی <سؤال> تو جیسن یہ بھی ایک بہت اچھی مثال ہے جی جی جی جیسے کہ کبھی اس سال ہے کہ کھلا بندہ تو پاس ہو جائے گا اور کھلا بندہ فیل ہو جائے گا کلا درمیانی رہے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون طالب محنتی ہے کون طالب جو ہے مجد ہے کون طالب متقاصل ہے کون طالب جو ہے سست ہے تو وہ عمومی طور پہ اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے پہلے سے پریڈکٹ کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے اب وہ ویسے ہی اگر ہو جائے تو کیا اسے کہنے سے ہوا یا بندے کی محنت کی نتی ہے میری بالکل وہی چیز ہے چلے ہمیں زیادہ نہیں ٹھہرنا ہے اس پہ فرمایا تو یہ سب اسما جو اہل سنت کے خلاف بولے جاتے ہیں یہ سب نئے نئے ہیں اور اہل بدت نے ان کو ایجاد کیا ہے اور عام طور پہ یہ اہل سنت کے خلاف استعمال کرتے تھے ان اسما کو تو ایسے ایسے استعمال کرنے والے اسما کو آپ جو ہے لوگوں کو جان لو کہ یہ جو ہیں عام طور پہ اہل پیدے ہیں وقال بن مبارک ایک سو چالیس نمبر اگر آپ پڑھیں دورا دور سے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحیم اللہ بنواتے ہیں اہل تحفہ سے وقت کے بارے میں کوئی حدیث نہ لو نہ اہل شام سے تلوار کے متعلق کوئی حدیث اہل بصورہ سے تقدیر کے متعلق اہل مکہ سے و وقت اہل خوراک نہیں اس میں اچھا وسرا سے تقدیر کے متعلق اہل مکہ سے فرید و فروخت کے متعلق اہل مدینہ سے دینا گانے بجانا گانا گانے بجانے کے متعلق ان تمام لوگوں سے متعلقہ چیزوں کے متعلق کوئی عجیب نہ لو دیکھیں اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک قول نقل کیا گیا ہے اس زمانے میں عبداللہ بن مبارک وغیرہ کے زمانے میں یعنی دوری صدی اجری کے لوگ ہیں اس زمانے میں بعض بعض شہروں کے اندر کچھ وبائیں پھیلی ہوئی تھیں بعض وبائیں سے مراد یہ مطلب اس طرح کے لوگ عمومی حالات ایسے تھے وہاں کے کہ ان چیزوں سے مشہور تھے وہ جیسے فرمایا تخذ فر کہ تم رفض یعنی تشیع کے متعلق اور علی رضی اللہ انہوں اور اہل بیت کی فضائل اور ان کی خوبیوں ان مسائل کے متعلق کوئی بھی اہل سے مت کیونکہ کوفا میں تشہیوں کا مرکز تھا شیعہ کا مرکز افسلان کیا تھا کوفا تھا تو گیت علی نے جو ہے کوفا کو اپنا خلاف بنایا تھا ولاحن اہل شام پھر سیف شہ اور اس زمانے میں اہل شام سیف کے متعلق مشہور تھے یعنی جنگ جہاز اور خروج وغیرہ کے مسائل تو کہ یہ ادھر جا کر خوارش نے اپنا وہ بنا لیا تھا اچھا ولاحن اہل البصرا سے قدر شم اور اہل بسرا سے تقدیر کے متعلق کوئی مسئلہ نہ لو کوئی بات نہ لو کوئی حدیث نہ لو کیونکہ بسرا میں سب سے محبت جوہنی بسری تھا جس نے سب سے پہلے تقدیر پہ کلام کیا تو محبت جوہنی غیلان دمشقی حالانکہ وہ دمشق کا تھا لیکن محبت جوہنی سب سے پہلا بندہ ہے جس نے جو ہے تقدیر کا مسئلہ چھیڑ چھیڑا اور تقدیر کا انکار کیا تو تقدیر کے متعلق اور تقدیر کے انکار کے سلسلے میں کوئی بھی بات اہل بسرا سے مت لو یہ باتیں عمومی طور پر جو کہ وہاں پر اس طرح کی وبائیں اور بدتیں پھیلی ہوئی تھی اسی لیے علماء ان چیزوں کو سے ڈراتے تھے ولاحن اہل خوراسان یہ اس, اس واعد نسخے میں اضافہ ہے کہ اہل خوراسان سے ارجاء کے متعلق کچھ مطلب خوراسان یہی سب علاقے جو افغانستان اور ایران کے درمیان کے علاقے ہیں بخارا اور جو ہے اور سمرپند وغیرہ کے علاقے بلخ وغیرہ اور بیحق وغیرہ کے علاقے جہاں یہ یہ سب یہ علاقہ اس وقت ایران میں اور افغانستان میں ان ملکوں میں بڑھ گیا ہے تو خوراسان کے متعلق ارزا کے سلسلے میں کوئی بات نہ لو ارجا وہ ارے مرجیا ایمان کے مسائل میں ولا ان اہل مکہ تھا صرف صرف یعنی سچینج یہ خرید و فروخت جو کہا ہے ایکسچینج کے متعلق اہل مکہ میں اس زمانے میں ایک مسئلہ تھا کہ وہ اہل مکہ کا کہ عام لوگ بعض فصلوں کی بنا پہ جائز سمجھتے تھے کہ سونے اور چاندی کے یہ جو یعنی جو مطلب جو سود کے جن چیزوں میں ربوی مسائل ہیں ربوی اشیاء میں اگر یدن یدن ہو تو اس میں تفاضل کے قائل تھے کیونکہ ابن عباس اللہ ہو ربا ربن نسیہ کے قائل تھے ریبل الفضل کے قائل نہیں تھے اس فتوے کی بنا پر ربا نسیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت مقرر کے کچھ وقت کے بعد کسی کو پیسہ دو اور کچھ وقت کے بعد جو اس سے کچھ ربا سود لے کر کے واپس لو ایک لاکھ دیے ایک لاکھ پانچ ہزار ایک لاکھ دس ہزار واپس لیے ایک مہینے دو مہینے چھ مہینے سال بھر کے بعد اس کو کہتے ہیں ربا نسیا نسیا مانے مؤخر کچھ وقت کے بعد ریبل فضل ربا کی دو کچھ ریبل فضل کہتے ہیں زیادتی والا ربا یہ یعنی ابھی پہنے اگر آپ سے مثلاً کوئی چیز کھجور خریدنی ہے تو مجھے اور زمانے میں سامان سے ہی سامان ایکسچینج کرتے تھے یہ بھی ایک طریقہ تھا اب میرے پاس یہ رتب رکھی ہوئی ہے اور مجھے اجبا چاہیے یا مجھے دوسری والی سوکھی دوسری والی چاہیے ٹھیک ہے یہ سکری ہے مجھے کہنا ہے ستائی چاہیے یا سفافی چاہیے, چاہیے مثلا یا امبر چاہیے اب میں یہ لے گیا تو اس میں میں, میں نے ایک کلو دی اور آپ کہنا ہے کہ نہیں میں آدھا کلو واپس دوں گا یہ ریبل فضل ہوا فصل میں نے زیادہ زیادہ لے کے کم دینا یا کم لے کر کے زیادہ دینا ٹھیک ہے اس چیز میں اہل مکہ کے اندر بعض فتو کی بنا پر اس طرح کی یہ عام ماحول بن گیا تھا کہ وہ رب فضل کے قائل تھے اسی لیے کہا شیخ امام عبداللہ مبارک نے کہ اہل مکہ سے صرف یعنی خرید و فروخت کے مسائل میں کچھ مت لو کیونکہ کہ یہ ربا کے جواز کے قائل نا تمہارا وہ فراہ کر دیں گے ایمان ولادینت فلغنا اس زمانے میں بعض اہل مدینہ غنا وغیرہ کے تصوف کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے کہ نہ قائل تھے کہ گانے بجانا رقص وغیرہ یہ گانے بجانے خاص کر یہ جو مطلب ڈھول تماشی وغیرہ کے لیے جو ہے ان کو آسان سمجھتے تھے اور ان کی چیزوں کو تصاؤل کے ساتھ سمجھتے تھے تو اس لیے کہا کہ ان لوگوں سے اس مسئلے میں کچھ بت لو سمجھے لتا خزو انواد بہرحال اب تو یہ زمانہ ایسا نہیں رہ گیا سارے مسائل واضح ہیں علما اور علم واضح ہے تو ان سے کہ فرمایا کہ ان سے مت لو اب دیکھیں آپ ابا جب تم دیکھو کسی بندے کو وہ ابو ہوا رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے وہ انس ابنا مالکن ان، انس بن مالک سے محبت رکھتا ہے وہ اس بن حزیر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے فَعلم انہو صاحب سننا ان شاء اللہ تو جان لو کہ وہ صاحب سننا ہے ان شاء اللہ کیوں کیونکہ یہ چیزیں سنت پر رہنے کی علامتیں ہیں خاص کر ان صحابہ سے محبت کرنا جو صحابہ روایات کرتے تھے جن کے پاس احادیث جن سے منکور ہوتی تھی تو احادیث والے صحابہ سے خاص کر محبت کرنا اور سارے صحابہ سے محبت کرنا یہ سنت پر قائم رہنے کی علامت ہے ویزا رائے کو ایوب ایوب سختیانی ببن عون جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ محبت کرتا ہے ایوب سے ابن عون سے یونس بن عبید سے عبداللہ بن ادریس اعودی سے شہبی سے مالک بن مغول سے یزید بن زرع سے معاذ بن معاذ سے یہ سب سے تعارف کتاب میں دیا ہوا ہے نیچے ان ان کے اماموں ان،, ان کے بارے میں آپ لوگ دیکھ لینا وحب بن جریر سے حماد بن سلمہ سے مالک بن حرف سے اوزائی سے, زائدہ بن خدامہ سے انہو صاحب تو جان لو کہ وہ صاحب سننا ہے مطلب کیا ہے کہ یہ وہ ائمہ سلف ہیں یہ ائمہ سلف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ سلف کی فہم سلف کے وسائل یہ سلف سلفی ہی علماء ہیں یہ سلفے بربہاری امام بربہاری اور یہ لوگ اعلام سلف کہلاتے تھے بڑے بڑے جہاوزہ بڑے بڑے بڑے بڑے عالام بڑے بڑے غلما سلف کے اور ان سے محبت کرنا اور ان سے علم لینا ان کا ذکر خیر کرنا سنت پر قائم رہنے کی علامت تھی ان سے پہچانا جاتا تھا بندہ کہ یہ سنت پر ہے اب اور آگے دیکھے وہی جا رہا ہے جب تم دیکھو کہ بندہ احمد بن حمل سے محبت کرتا ہے حجاج بن بنہال سے محبت کرتا ہے احمد بن نصر سے انشاء اللہ دیکھیں اس میں جسم سے نہیں کہا جا رہا ہے کیونکہ کوئی بندہ دھوکہ دیتے ہوئے بھی محبت کا اظہار کر سکتا ہے تو ان شاء اللہ کا لفظ لایا جا رہا ہے سنا کا کہ حالانکہ بندہ تو یہ بات علم جائے گی نا کہ جو بندہ احمد بن سے وہ صاحب سننا ہے یہ بات تو غلط ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے تو انشاءاللہ کہہ کر کے شیخ نے اپنا بچاؤ کر لیا اللہ تعالیٰ کے نظام میں کہ آپ کسی کے بارے میں جزم سے نہیں کہہ سکتے تو انشاءاللہ کہہ اللہ کہ انشاءاللہ وہ صاحب سنت ہے وضک راہ بخیر بقول ساتھ میں کیا ہے ان سے محبت کرے اور ان کو ان کا ذکر خیر کرے اور ان کے ہی قول کو کہے یعنی ان کے ہی اعتقاد کو اور عمل کو عقیدے اور مرحج کو اپنائے تو وہ بندہ ان صاحب سنت ہے شیخ ربی نے اس, اس اس چیز کی شرح کرنے کے بعد ایک بات اور اضافے کے طور پہ کہی ہے وہی بات جو میں نے بھی کہی کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ دکھاوے کے طور پہ دھوکہ دینے کے لیے دی کہے شیخ نے کہا کہ یہ بات ابتدا اس زمانے میں مشاہد ہے یہ باتیں اور ان لوگوں سے محبت کرنا ان لوگوں کو کا ذکر خیر کرنا ان کے مصنف کے زمانے میں تو بلا شبہ یہ صاحب سنت ہونے کی دلیل تھی کیونکہ یہی علمائے سلف تھے لیکن آج کے زمانے میں یہ علماء سلف معروف نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ بعد میں جب اشعریہ اور معذود وجود میں آئے تو انہوں نے جب کتاب و سنت کی تعظیم کی تو اصحاب کتاب و سنت کی اور علمائے کتاب و سنت کی بھی تعظیم کی احترام کیا اور ان تمام علماء کا احترام کیا کیوں کیونکہ وہ پبلک کے سامنے اپنے آپ کو علاحدہ فرقہ متنفر فرقہ نہیں قرار دینا چاہتے تھے انہوں نے ان چیزوں کو سب کے احترام کیا بلا شبہ ساتھ میں انہوں نے اتزال اور تجاہم کو بھی اپنا لیا تو اب بعد کے زمانوں میں یہ معیار نہیں رہ گیا کسی بندے کو صاحب سنہ سمجھنے کا سمجھ کے سمجھ نہیں, نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام لوگوں سے محبت بھی کرے اور وہ جو ہے جہمیہ کے مذہب پہ بھی جیسے کہ آج کل اشائرہ اسی لیے اشائر نے اپنے آپ کو اہل سنا مل کیوں کہا شاعرہ اپنے آپ کو اہل سنبل والجماعت کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ ان تمام لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں لیکن ان کے قول کو نہیں اپناتے ان میں نہیں آتے وہ لوگ تو مراد یہ کہ آج کے جو علماء سنت ہیں اور انہی علماء کے منہج پہ چلنے والے جو علماء ہیں ان علماء سے محبت کرنا ان علماء کا ذکر خیر کرنا ان علماء کے اعتقاد اور قول اور منہج کو اپنانا جو بندہ ہمیں اب ملے گا اس طرح کا اس کو ہم اس طرح سے پہچان سکتے ہیں آج کے ہی زمانے کے اعتبار سے کیونکہ عام طور پہ بریلوی بھی ہوگا تو وہ امام احمد کو امام مالک کو اور یہ جتنے بھی اوزاعی اور یہ زائدہ اور یہ بحاد اور زرع اور عبداللہ بن ادریس شابی مالک یہ ان تمام لوگ کسی کو برا نہیں کہے گا نہ دیوبندی برا کہے گا نہ بریلی برا کہے گا نہ کوئی بندہ بھی برا نہیں کہے گا ان کی شان میں کچھ تاخیر نہیں کرے گا کیونکہ یہ سب علماء السلام بزرگ ویسے بھی بزرگوں کی تو بہت زیادہ تعظیم ہے تو اس لیے کیا نام ہے ان علماء کے ساتھ محبت کرنا بلا شبہ یہ سنت کی اور سنت کے طریقے پہ ہونے کی دلیل ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ مزید وہ علماء جو ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کو اپنے علماء سمجھنا یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ سنت کا ہونا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے وہی زا رہا ہے سرحوا جب تم دیکھو کسی بندے کو کہ وہ اٹھک بیٹھک کرتا ہے نشست و برخاست کرتا ہے کسی ایسے بندے کے ساتھ جو اہل احوا میں سے ہے یعنی کسی مبتدع کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے ایک بندے کو دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی بدتی کے ساتھ ہے اور یہاں بدتی سے مراد میں آپ اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھنا کہ بدعتی سے مراد یہ وہ بدتی ہیں جو ان کے زمانے میں اعتقادی بدعتوں میں ملوث تھے ورنہ ہمارے یہاں کے جو بدعتی ہیں وہ اس طرح کی احتقادی ملووس نہیں ہے عام طور پر عملی نفرت کی جائے گی اصلوں کے, کے لیے ہے. جیسے ہم نے علماء کے بارے میں کہا کہ یہ اس زمانے کا معیار تھا ورنہ آج کے زمانے میں ان علماء کو ہر کوئی محبت کرتا ہے اسی طریقے سے جن اہل بدت کی بات کہی جا رہی ہے یہ اس زمانے کے اہل بدت جو کہ اپنے اندر ایسی بدعتوں کے متفق تھے جو الہاد کو لے جاتی ہیں کتاب و سنت کی تعطیل اور شریعت کو بالکل بے کر دیتی ہیں ان بدعتوں کے والے لوگوں کے ساتھ اب آپ بتائیے کہ ایک بندہ اگر اس زمانے کے کسی جہمی کے ساتھ بیٹھتا ہو تو کیا اس کے مرحج پر شک نہیں کیا جائے گا تو فرمایا بہت ہو پھر بھی ڈائریکٹلی شک کرنے کے بجائے شیخ نے کہا کہ پہلے نمبر اس بندے کو ڈراؤ وہ عرف اور سمجھاؤ کہ جس کے ساتھ تم بیٹھتے ہو یہ بندہ ایسی ایسی بجتوں میں ملوث ہے اور ایسے ایسے اعتقادات رکھتا ہے جو کفر اور الہاد والے ہیں لہذا اس کے ساتھ مت بیٹھو ڈراؤ اس کو دیکھیں اگر وہ اس بات کو جان لینے کے بعد بھی اس کے ساتھ بیٹھے اور اٹھنا بیٹھنا دوستی کرے بیٹھنے کا مطلب دوستی کرے اٹھے بیٹھے اور اس کی میٹنگوں میں جائے اس طرح سے فت ہی اس سے پھر ڈرو ایسے بندے سے دور رہو اب تم اس کے قریب پر بیٹھو صاحب تو یہ بندہ چونکہ یہ اب یہ صاحب ہوا ہے جب اس کو پتا چل گیا کہ فلاں کفری مدایات میں مبتلا ہے اس کے باوجود یا اس اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ اپنے دین کی تو پرواہ نہیں اس کو کیونکہ صاحب بدر کے ساتھ رہتا ہے تو وہ جب دین, دین کے ساتھ میں دین کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے وہ بندہ صاحب اور صاحبِ ہوا وہ جب دین کے خلاف اور الحاد والی بدعتوں کو کا اعتقاد رکھتا ہے اور ان کی دعوت دیتا ہے اور ہم نے بتلا دیا اپنا مندروں کے وہ ملحدانہ بدعتوں کا حامل ہے تو پھر جب یہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب اس کو اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے اس کو اپنے شخصی ادراض و مقاصد چاہیے اس کے اس کے ذریعے اس کو کچھ مال ملے گا دولت ملے گی شہرت ملے گی کوئی منصب ملے گا کچھ بھی چاہیے اس کو تو یہ یہ صاحب ہوا ہے نقش پرست ہے خواہشہ کا کا غلام ہے یہ بندہ مطلب اس کو, اس کو بیدتی نہیں کہا کیوں کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھ جانے سے وہ بیدی نہیں بن گیا ابھی جب تک کہ اس کے احتقاج کو اپنا نہ لے لیکن جب بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ شخصی اغراض اور, اور اپنے نفسیات کی اور اپنے آ, پرسنل فوائد کے لیے بیٹھ رہا ہے مادری فوائد کے لیے بیٹھ رہا ہے باسنگ نہیں آ رہی ہے اس لیے کیا میں ہے ابتدان آپ جو ہے یہ باتیں عام مسلمانوں کے لیے ہیں جو مسلمان ایک سادہ لا مسلمان ہوتے ہیں ورنہ جو طالب علم ہیں اور جو علم والے لوگ ہیں جو علماء ہیں وہ اگر ایسے ہمارے زمانے کے بدتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستی کرتے ہیں اس مقصد سے کہ ہم ان پر اپنے علم کے ذریعے اثر ڈال سکیں گے ہم ان کو ان کی بدتوں سے روک سکیں گے ان کو ہم تعارف کرا سکیں گے تو پھر ایسی صورت میں ان پہ یہ حکم نہیں آئے گا سمجھ رہے کہ نہیں ایسی صورت میں تو آپ کسی کافر کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں کسی یہودی کے ساتھ نظامی کے ساتھ بوسی کے ساتھ ہندوسی کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ خاص کر یہاں پر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو میں کفار جو باہر سے آ کے کام کرتے ہیں آپ ان سے دوستی کر سکتے ہیں اس اعتبار سے اس مقصد سے کہ آپ اس کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے اسلام کی طرف راغب کریں گے اپنے اخلاق سے آپ اس کو متاثر کریں گے تو تحائف دیں تعلقات قائم کریں یہ تعلق کرنا جائز ہے اس نیک مقصد کی خاطر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں چونکہ دینی دینی تعلق ہے لیکن اگر آپ آپ شخصی تعلق قائم کریں گے اپنے دنیا کی مقاصد کے لیے فائدے کے لیے تو یہ اور خاص کر کسی بدتی سے کیونکہ غیر مسلم تو, تو انسان کم سے جانتا کہ یہ دوسرے دین پر ہے تو جلدی اس سے متاثر نہیں ہوتا لیکن بدعتی شخص سے متاثر ہو سکتا ہے وہ تو ایسی صورت میں یہ جو ہے ہوا پرستی ہی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مادیت پرستی اور, اور نفس کے فوائد پرستی کتنا ٹائم بچا چلے آٹھ منٹ میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد مسائل کتنے بچتے ہیں ہمارے پاس امیز میں جب تم کسی بندے کو سنو اس کے پاس تم حدیث لے کر کے آؤ تو وہ حدیث کو نہیں چاہتا وہ چاہتا کہ مجھے قرآن کی آد سناؤ حدیث نہیں چاہیے قرآن سناؤ قرآن کی آیت لے کے دلیل مجھے قرآن کی میں مانوں گا حدیث کی نہیں فلاشا اس بات میں شکمت کرو کہ یہ بندہ زندیت پر تلا بڑا اس کے دل میں زندیقیت ہے الحاد ہے اس کے دل میں یہ ملحد ہے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کے اہل قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی جی. جی. آپ دیکھیں کہ یہ زندیقیت اور کتاب قرآن کو اپنانا اور سنت کو چھوڑنا یہ ان تمام شو... فرقوں کا شیوا تھا خوارج کا اور متضلا کا جہمیہ کا قدریا کا یہ سب لوگ جو ہیں سنت کو چھوڑتے تھے کیونکہ سنت ہی سے ان پر وار کیا جاتا تھا سنت کے ذریعے ہی یہ ان کی ساری بدتوں کو رد کیا جاتا تھا ورنہ قرآن سے تو دلیلیں نکالتے تھے یہ لوگ اپنے لیے خواری بھی دلیلوں نکالتے تھے قرآن حقم اللہ, اللہ سمجھے گے نہیں تو اس لیے کیا نام ہے صرف اور زندیوں کا زندی لوگوں کا اور الہاد اور مرحدوں کا جو فتنہ آیا تھا وہ کے اندر کیا کرتے تھے فرمایا کہ یہ زندگیت ہے جو بندہ حدیث کو چھوڑ دے قرآن کو طلب کرے سمجھے آج کل ہمارے غامری صاحب سے جب بات ہوتی تو وہ کسی بھی صاحب میں کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح سے کہا ہر بات قرآن کریم سے آتی ہے ان کے جواب میں سنت کی بات نہیں آئے گی سمجھنے کے نہیں تو یہ لوگ جو ہیں اصل میں الحاد کے منہج پر ہیں فَقُم مِّن عِندِهِ <وَضَعْو> تو اس بندے کے پاس سے پھر ہٹ جاؤ چھوڑ دو اس کو. اس کے پاس اٹھ جاؤ اور اس کو چھوڑ دو جو بندہ حدیث کو نہیں مانتا حدیث حدیث کا راضی نہیں ہوتا اور قرآن کو طلب کرتا ہے دلیل کے طور پہ تو اس سے کیا میں اس کو چھوڑ دو پھر کہا کہ سنت نے اہل بدعت کو اہل احوا قرار دیا آپ اس بات پہ غور کریں اہل احوا کا مطلب ہوا ہوا پرست خواہشات نفس کے غلام شخصی مقاصد والے لوگ شخصی اغراض والے لوگ کیوں کیونکہ بداتی انسان کو اگر جب کہا جاتا ہے کہ تم یہ غلط ہے یہ بدعت ہے دین میں تو انسان کو فورن ڈر جانا چاہیے کہ بھئی ارے یہ اس سے تمہارا دین خراب ہو جائے گا جب وہ دین دین کے لیے محبت کرنے والا دین پسند ہوگا تو فوراً جب اس کو بتایا جائے گا کہ یہ بدات ہے یہ دین میں جائز نہیں یہ غلط ہے تو وہ بندہ فوراً چھوڑ دے گا اس کو اگر وہ دین, کا, دین والا ہوگا دین پر مرنے مٹنے والا اور دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا لیکن عام طور پہ شاید بدت اس بات کو مانتا نہیں ہے کیوں نہیں مانتا کیونکہ اس بدت کے پیچھے اس کے شخصی مقاصد چھپے ہوئے ہیں دکان چل رہی ہے اس کی پیٹ پل رہا ہے اس کا شہرت مل رہی ہے اس کو امامت اور منصب ملا ہوا ہے اس کو اس بدل کے چکر میں سمجھنے کے نہیں آپ اسی وجہ سے اہل علم نے اور سلف نے اہل بدعت کو اہل احوا قرار دیا کہ یہ اصاب احوا ہے اصاب خواہشات ہیں یہ, یہ, یہ خواہشات نفس کے غلام ہیں یہ ان کو اپنی شخصی افراد و مقاصد سے اور مادی مقاصد سے, سے تعلق ہے ان وہ ہے غرض ہے ان کو دین سے غرض نہیں ورنہ ایک بات سوچیے کہ اگر آپ کسی بندے سے کہا جائے کہ بھائی آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل غلط ہے اور اللہ کے قبول نہیں ہوگا اس طریقے سے تو اس کو تو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی میں ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میں ناراض ہوں میرا دین خراب ہو جس کی وجہ سے میری آخت خراب ہو اگر وہ دیندار ہوگا اور اللہ والا ہوگا اور اپنے دین کے لیے بہت ہی محتاط ہوگا تو بلا شبہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا لیکن چونکہ اہلیہ بدت نے اس زمانے میں عقدی تھیں حالانکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سدھر جاتے ہیں فارن کے فارن کیوں تو انہیں دین کی پرواہ ہوتی ہے تو یہ عام طور پہ عملی بدعت والے جلدی سدھرتے ہیں اور عام بندہ عام جو بندہ ہے آم بندہ بے چارا سیدھا سادہ بندہ ہوتا ہے اس کو اپنے دین کی فکر ہوتی ہے لیکن ان کے امام اور رومان سدھرتے کیونکہ وہ جو ہے اپنی اگراج و مقاصد میں پھنس جاتے ہیں سمجھے گے نہیں یہ اصاب ہوا ہیں اور اس زمانے کے جو بدتی تھے وہ چونکہ اعتقادی بدت رکھتے تھے تو, تو ان کے دلوں کے اندر بہت سارے مقاصد تھے ان بدتوں کے پیچھے اسی لیے وہ لوگ جو ہے ان بدعتوں کو چھوڑتے نہیں تھے تو اسی لیے علماء نے کہا کہ اصحب ہوا ہیں یہ لوگ خواہشات کے غلام ہیں تو کہا کہ جتنے بھی اصاب ہوا ہیں یعنی اصحاب بدت جتنے بھی اہل بدت ہیں تو یہ جتنی بھی پٹاخیں ہیں جتنی بھی احواہ ہیں جتنی بھی خواہشات پرستی کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب ردیہ مردو گھٹیا ہیں نچلی ہیں گری ہوئی ہیں کیا کرنا کیا انہوں نے زلیل ہیں ردی چور زلیل بھی ہیں ٹھیک ہے کتنے نمبر چل رہا ہے چوال جی تمام اہل بدت زلیل ہیں حالانکہ اس میں اہل بدت کا ذکر نہیں ہے انہوں نے احوا کا ذکر کیا ہے کہ بدعتیں جتنی بھی ہیں اور خواہشات پرستی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بداتے خود خواہشات ردی ہیں ذلیل چیزیں ہیں اور بہت ہی گری ہوئی چیزیں ہیں تدس ہے تو یہاں پر اس سے مراد خواہشات سے مراد یہاں پہ ہوا جو کہا میں نے تفصیل یہ کہ بدعتوں کو ہوا کہا گیا ہے یہاں پہ اہل کو اہل ہوا کہا گیا ورنہ ہوا پرستی میں مان شراب پینا بھی ہوا پرستی ہی تو ہے ذنا کرنا بھی تو خواہشات نفس کی پر پیروی ہے یا مالے حرام کھانا بھی تو خواہشات نفس کی پیروی ہے تو یہاں پہ یہ والی خواہشات مراد نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ جو ہے اسی لیے انہوں نے ترجمہ اہل بدت سے کیا ہے ایک طرح سے انہوں نے اس ترجمہ کر دیا ہے کہ اہل بدت جتنے بھی ہیں وہ زلیل ہیں یعنی گرے ہوئے ہیں یہ بدتیں نہایت ہی گری ہوئی چیزیں ہیں تدعو سیف یہ ساری بدتیں سیز کی طرف بلاتی ہیں تلوار کی طرف بلاتی ہیں یعنی ان بداتوں کے حامل جو بھی لوگ ہوں گے جس بھی بدت مبتلا ہوں گے وہ خروج ضرور کریں گے تلوار ضرور اٹھائیں گے دوسروں کا خون حلال سمجھیں گے دوسروں کی جان کو حلال سمجھیں گے آپ دیکھ لیجئے آپ کسی معاشرے میں جا کہہ دیجئے کہ یہ غلط ہے یہ بدت ہے یا ایسا ویسا فوراً فتوا نکلے گا آپ کے خلاف مار دو اس کو یہ مرتب ہے یہ گستاح ہے مار دو اس کو سمجھیں گے نہیں تو یہ جتنے بھی اہل بدت ہیں پہلے بدات سیف اور تلوار کو حلال سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے کیوں کیونکہ وہ بجات کے خلاف جو بندہ بول رہا ہوتا ہے وہ دراصل ان کی ان کی خواہشات کے خلاف بول رہا ہوتا ہے وہ ان کے شخصی مقاصد کو ختم کرنے کی, کی, کی, کی, کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو ان کے مادی اخراج جہاں سے ان کو فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں تو فوراً اس کے خلاف ہلال حل... کر لیتے ہیں اور اس کی جان کو کے خلاف اس کے خلاف فتوا دے دیتے ہیں کہ اس کو مار دو کی نہیں اردا و اکثر ان میں سب سے زیادہ بدترین بدات اور سب سے زیادہ کفری بداعت سب سے بڑی کفر والی بدعت کون سی ہے سب سے زیادہ بدترین بداعت اور سب سے زیادہ کفریت سب سے بڑا کفر جن بدعتوں میں ہے وہ روافظ کی رفظ میں تشیع میں ہے آپ جانتے تفاصل ان کے کون کون سے عقائد ہیں اور میں نے کل معتزلہ اور جہمیہ کی بھی تفصیل بتا دی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں جو ان کی ان کی جو بدعتیں ہیں وہ سب تعطیل شریعت پہ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ کے وجود کے انکار پہ جاتی ہیں کیونکہ متضلاع اور خوا... اور جہمی جو تھے یہ صفات اور رسمہ کا انکار کرتے تھے یہ صفات کا انکار کرتے تھے تو صفات کا انکار, انکار کرنا درقیت اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہے بات سنجھائی تو یہ الحاد مطلق الحاد حقیقی تھا جس کے یہ لوگ حامل تھے اور روافظ بھی الحادی کے قائل ہیں الحادی کے حامل ہیں تو سب سے زیادہ بات کرنی یہی ہیں آپ آگے نا کیونکہ یہ لوگ اپنی ان بدتوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ سارے لوگ زندی ہو جائیں اور معطل ہو جائیں اور تعطیل صفات کی تعطیل اور تعطیل کے نتیجے میں شریعت کی تعطیل جو ہے یہ سب زندیقیت ہی تو ہے الحادی تو ہے تو اسی لیے یہ بدتیں سب سے زبری بدتیں ہیں ایک اور لے لیں ادانو گئی چلیں لے لیں آزان ہو گئی کیا چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ نماز کے بعد دوبارہ پھر سے اس کی جائے گی ملاقات ابھی ادام شروع ہوئی گئی کہاں ہو گئی کسی کی مداد ابھی نماز کے بعد پڑھنا ہے کیونکہ آخری مسلم ہوگی کتاب کے تعلق سے شیخ کی نماز پڑھنے کے بعد